محترم صدر محترم وائس چانسلر صاحب محترم اساتذہ و مہمان السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و والسلام علی سید المسلیم و صاحب اجماعی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو پہلو جو حقیقت میں ایک ہی پہلو کے دو جو جز ہیں یعنی اسلام کی تبلیغ اور اس اس تبلیغ کو قبول نہ کرنے والوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ یہ برتاؤ کچھ تو سنت پر مبنی ہوگا خدا صول کریم کے طرز عمل اور برتاؤ کے باعث اور کچھ ان حکام پر مبنی ہوگا جو مثلا قرآن مدت میں پائے جاتے ہیں اس بارے میں میرے علم میں ایسی کوئی جامع کتاب نہیں ہے جو خاص اس موضوع پر لکھی گئی اسی لیے میں کوشش کروں گا کہ تاریخی حیثیت سے یہ دیکھیں کہ رسول اکرم نے جب پہلی وحی نازل ہوئی تو آپ کا طرز عمل کیا رہا اور کس طرح آپ خدا کے پیغام کو جلسوں تک پہنچاتے رہے اور پھر اس کا جو رد عمل ہوا اس کے سلسلے میں آپ کا کیا بتاؤ رہا کس طرح آپ اس کا مقابلہ کرتے رہے اور اس کے نتائج تاریخی نقطہ نظر سے ہمیں ایک خاص چیز یہ نظر آتی ہے کہ پہلے دن کی وہی میں تبلیغ کا کوئی حکم نہیں ہے وہ پہلی وحی جس سے آپ سب لوگ واقف ہیں سورہ اخرا کے پانچ آئے تھے جس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا رسول اللہ کو رسول اللہ کے واسطے سے آپ کی امت کو اور اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ قلم ہی وہ واسطہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ لوگوں کو وہ چیزیں بتاتا ہے سکھاتا ہے جو وہ نہیں جانتے تھے اس کے بعد ہمارے مورخ بیان کرتے ہیں کہ تین سال تک ایک وقفہ رہا اسے فترہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایک وقفہ رہا جس میں کوئی نئی وحی نہ آئی لیکن کسی وحی کے نہ آنے کے باوجود یہ بھی ایک عجیب و غریب چیز ہے کہ تبلیغ کا کام شروع ہو گیا تبلیغ کا حکم صاف طور پر ان آیتوں میں نہ ہونے کے باوجود عملاً اس کا آغاز ہو جاتا ہے وہ ان حالات میں کہ جب یہ وحی نازل ہوئی پہلی وحی رسول اللہ تھے غار ہرا میں مکے کے مضافات میں اور یہ رات کے وقت کا واقعہ ہے اور میرے حساب سے وہ دسمبر کے مہینے کی چیزیں یہاں اس سخت سردی جو ہو سکتی ہے مکے میں ہو رہی تھی تو فوراً ہی آپ دل کی دہشت کے باعث غار کو چھوڑ کر شہر واپس آ جاتے ہیں اور اپنے مکان میں پہنچ کر اپنی بیوی حضرت سے فرماتے ہیں ضمی لونی زمی لونی مجھے کمبلوں سے ڈھانکو مجھے کمبلوں سے ڈھانکو چنانچہ دائرہ ہے بیوی نے کیا ہوگا اور جلدی ہی جب جگہ سکون ہوا کچھ تو اس سردی کے باعث جس سے گزر کر آپ غار ہراس سے یہاں شہر تک آئے تھے اور کچھ دہشت کے باعث جو جبریل کی آمد اور وہاں پیشانے والے واقعات کے مشاہدے کے باعث پر تھی اور پھر ہمارے موتیقوں کے مطابق رسول اکرم نے ایک آخری چیز حصہ سنانے کے بعد اپنی بیوی کو یہ کہی کیا یہ کوئی شیطان کی طرف کی چیز تو نہیں ہے کیا میں کوئی کاہن نہیں بن گیا ہوں جبکہ میں ساری زندگی ایسے لوگوں کو جو غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں برا کہتا رہا تو بیوی آپ کی تسلی کے لیے کہتی ہیں کہ یقیناً ایسا نہیں ہوگا کیونکہ تم زندگی بھر لوگوں کی مدد کرتے غریبوں کی محتاجوں کی اور بیواؤں کی اور یتیموں کی, کی پرورش کرتے رہے ہو تو خدا ایسے شخص کا ساتھ نہیں چھوڑے گا یقیناً تمہیں خدا شیطان کے پلے نہیں باندھے گا یہ کہہ کر بیوی نے ایک اور جملہ بھی کہا یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ ایک فرشتہ آیا تھا اور پلاں پلا میرا ایک چچازاد بھائی ہے ورقا ابن نوفل اسے ان چیزوں سے بہت واقفیت ہے کل صبح ہم اس کے پاس جائیں گے تم اسے اپنا قصہ بیان کرنا وہ تمہیں بہتر بتا سکے گا میرے مقابلے میں کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بعد دو روایتیں ایک روایت کے مطابق حضرت خدیجہ ہی رسول اللہ کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی برخاض ابن نوفل کے پاس جاتی ہیں جو عیسائی تھے دوسری روایت کے مطابق اس دن صبح عالماً حزب عادت حضرت ابو بکر آپ کی ہاں تشریف لائے کیونکہ دونوں تعزیر تھے رسول اللہ بھی تجارت میں حصہ لیتے تھے ابو بکر بھی تعریف تھے اور پھر ساتھی باہم دوستی وغیرہ بھی بہت گہری تھی تو حضرت ابو بکر آپ کے ہاں تشریف لاتے ہیں اور خدیجہ ان کو خصہ سنا کر یا رسول اللہ سے فرمائش کر کے کہ ابو بکر کو خصہ سنا ابو حضرت ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ کو و رقبنی نوفل کے ہاں بھیجتے ہیں بھیجتے ہیں جو بھی ہو اپنے ساتھ لے گئی ہوں یا ابو بکر کے ہمراہ بھیجی ہوں رسول اللہ و رقاعبن نوفل کے ہاں پہنچتے ہیں اور خصہ سناتے ہیں برقاعبن نوفل کے متعلق لکھا ہے کہ عمر کی درازی کے باعث وہ نابینا ہو چکی تھے بہرحال قصہ سن کر بے اختیار وطا ابن نوقل کی زبان سے یہ جملہ نکلا یا جو کچھ تم نے بیان کیا ہے اگر وہ سچا ہے تو یہ ناموس سے کے مماثر چیز ہے میں ابھی اس کی تشریح کروں گا اور اگر میں زندہ رہا اس وقت تک جب کہ تمہاری قوم تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے گی تمہیں اپنے شہر سے نکال دے گی تو اس وقت میں تمہارا ساتھ دیتا اور تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا تو ناموس کے لفظ پر آنے سے پہلے اس آخری حصے کی میں تکمیل کرتا ہوں رسول اللہ نے کہا کیا اس بات پر کہ میں خدا کا پیغام لوگوں کو پہنچاؤں لوگ مجھ پر ظلم و ستم کریں گے ارزیت دیں گے اور مجھے شہر سے اپنے ملک سے نکال دیں گے تو ورخا ابن نوفل نے کہا ہاں کوئی نبی ایسا نہیں آیا ہے جس کو اس کی امت میں چند کافی لوگوں نے تکلیف نہ دیا. ایک جز جو قابل ذکر ہے ابل اس کی کہ میں لفظ ناموس کی کشتی کے لیے مقرر پر جاؤں وہ یہ کہ ورخہ ابن نوفل کا یہ بیان اپنے اندر اس امر کے عناصر رکھتا ہے کہ رسول اللہ نے تبلیغ کی اور اس نے تبلیغ کو قبول کیا اسلام قبول کر لیا صاف اور سری الفاظ میں نہیں لیکن اس کے عناصر اس میں پائے جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے بھی اپنے آپ کو اس پر آمدہ کر لیا کہ رسول اللہ کے بیان کو قبول کریں کہ بے شک خدا کا فرشتہ آپ کے پاس آیا تھا آپ کو نبی معمور کرنے کے لیے اور وہ اسے قبول کر لیتے ہیں میں اب کچھ آپ کی اجازت سے لفظ ناموس پر بحث کروں گا عام طور پر اردو میں بھی یہ لفظ ہے ناموس کا عزت کے معنی میں اور ظاہر ہے کہ وہ معنی اس کانٹیکس میں سیاح و سباق میں پھپتے نہیں حضرت موسا کی عزت کے مطابق مناسب ہے کوئی خاص معنی اس میں نظر نہیں آتی ہمارے بعض مفسر یہ کہتے ہیں کہ ناموس کے معنی قابل اعتماد چیز کے ہوتی ہیں اس کے بھی یہاں کوئی خاص معنی مجھے نظر نہیں آتی میں شاید یہ جسارت کر سکتا ہوں اگر یہ بیان کروں کہ جس کانٹیکسٹ میں وہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہاں ہمیں ایک اور معنی دینے کی ضرورت ہوتی ہے ورخاء ابن نوقل کے متعلق میں یہ بھی بیان کر چکا ہوں کہ وہ عیسائی ہو چکی تھے اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے جیسا کہ بخاری کی حدیثوں میں ہے انہیں سریانی زبان آتی تھی اور سریانی زبان سے انہوں نے انجیل کا ترجمہ عربی زبان میں کیا تھا اور عربی نے اس کا ترجمہ لکھا بھی تھا سریانی زبانوں نے آتی تھی ان حالات میں کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ سریانی زبان میں موجود ایک یونانی لفظ ہو اگر اس مفروضے کو فرض کر کے ہم چلیں تو فوراً ہی اس کے معنی بازے ہو جاتے ہیں ناموس کا لفظ جو نوموس ہے یونانی نے وہ ترجمہ ہے تو رات کا حضرت موسیٰ کی تورات سے مشابجی. تم پر جو اللہ کا پیغام نادل ہوا ہے وہ حضرت مسا کی تورات سے مشاعر ہے تو ظاہر ہے کہ یہ اس کانٹیکس میں زیادہ پھپتا ہے زیادہ مناسب و معقول معلوم ہوتا ہے اس ابتدائی واقعے کے بعد یہ کہنا مشکل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا برس مفروضات کے غالباً وہ بار بار مختلف لوگوں کو مختلف دریافت کرنے والوں کو اپنا قصہ سناتے ہوں گے کہ مجھے یہ چیز پیش آئی اور جبریل نے مجھے یوں کیا اور مجھے یہ بتایا میں ایک چھوٹی سی چیز کا تخمیلا کرتے چلوں پہلی وہی کے سلسلے میں بلازوری کی انصاب الاشراف میں کچھ تفصیلیں اور بھی ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ اخرا کی پانچ آیتوں کو پہنچانے کے بعد ادرت جبریل نے رسول اللہ کو اولاً استنجا کا طریقہ بتایا کہ کس طرح نجاست سے اپنے جسم کو پاک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد وہ وضو کا طریقہ بتایا کہ نماز کے لیے کس طرح اپنے آپ کو جسمانی طور سے بھی اور روحانی طور سے بھی تیار کرو اللہ کے حضور میں جانے کے لیے پھر جبریل نے امام بن کر نماز پڑھائی اور رسول اللہ نے مختدی بن کر وہی حرکتیں کی جو نماز میں ہوتی ہیں یعنی قیام رقو سجدہ وغیرہ پھر اس کی بازی بھی چلے گی تو ان حالات میں یہ روایت سیرت کی کتابوں میں پڑھ کر ہمیں حیرت نہ ہو کہ رسول اللہ اور آپ کی بیوی یہ دونوں وقتاً فوقتاً پبلک طور پر مثلاً کعبے کے سامنے نماز پڑھا کرتے تھے اور یہ نماز مکے والوں کی عبادت سے مختلف تھی جس کے باعث لوگ حیرت سے دیکھتے مگر چونکہ ابھی تک قرآن کی وہ آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں جن میں بت پرستی کو برا بھلا کہا گیا ہو اور بتوں کو جہنمی قرار دیا گیا ہو اور بتوں کی پرستش کرنے والوں کو بھی جہنم میں جانے کا مستحق قرار دیا ہو اس طرح کی چرکیاں ابھی آئی نہیں تھیں اس لیے لوگوں کو ایک استجاب کیوریاسیٹی ضرور ہوئی ہوگی اس نئے دین کے متعلق لیکن ابھی کوئی رنجش اور کوئی غصہ غضب ان میں نہیں پیدا ہوا ہوگا بہرحال ہمیں دو تین نو مسلم نظر آتے ہیں حضرت خدیجہ کے بعد اور حضرت ابو بکر کے بعد آپ کے چچازاد بھائی جو آپ کے متبنع بیٹے بھی تھے یعنی حضرت علی وہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں اسی طرح آپ کے غلام زید ابن ثابت جو ایک نوجوان شخص تھے وہ گھر ہی میں رہتے تھے وہ بھی اسلام قبول کرتے ہیں پانچ سات آدمیوں کی جماعت تھی جو اولین مسلمانوں میں شامل ہے جہاں تک حضرت علی کا تعلق ہے دو مختلف روایتیں ان کے اسلام کی ملتی ہیں پہلی روایت کے مطابق وہ رسول اللہ کو نماز پڑھتا دیکھ کر چونکہ بالکل کم سم تھے سات آٹھ سال کی ان کی عمر تھی وہ خود بھی تخلیق کرنے لگتے ہیں اور اسی طرح نماز میں شریک ہو کر عبادت میں حصہ لیتے ہیں اور رسول اللہ اس سے منع نہیں کرتے اور اس طرح وہ اپنا اپنے آپ کو رسول اللہ کا پیرو بناتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں ایک اور روایت یہ ہے کہ جو غالباً ذرا بات کی ہوگی وہ یہ کہ رسول اللہ اور حضرت ختیجہ کعبے کے سامنے جا کر نہیں بلکہ چھپ کر کسی مقام پر شہر کے باہر کسی صحرا میں یا کسی پہاڑ کی گھاٹی میں نماز پڑھا کرتی تھی حضرت علی نے کئی بار دیکھا کہ یہ دونوں چھپ کر گھر سے چلے جاتے ہیں تو پیچھے پیچھے ٹوہ میں جاتے ہیں اور جب دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی وہاں کھڑے رہتے ہیں پھر پوچھتے ہیں نماز کے اختتام پر یہ کیا چیز ہے اور جب رسول اللہ نے بتایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ اپنا اسلام قبول کرتے ہیں ان دو کے علاوہ ایک تیسری روایت بھی ہے حضرت علی کی اور ان اختلاف روایات کی وجہ سے یہ کہنا دشوار ہے کہ حضرت علی نے حقیقتا کس زمانے میں اسلام قبول کیا اور کس وجہ سے اسلام یہ تیسری روایت خط عن 3 سال کے بعد کی ہے۔ پہلے وحی کے کم از کم 3 سال بعد کی روایت ہے۔ جبکہ رسول اللہ کو یہ حکم آیا کہ اپنے خریبی رشتہ داروں تک اسلام کی تبلیغ کرو۔ انذر عشیرتک الاقربین اپنے خریبی رشتہ کو اللہ سے ڈراؤ۔ چنانچہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خداء حکم کی تعمیل میں تبلیغ کا ایک طریقہ اختیار کیا جو میں آپ سے عرض کرتا ہوں حضرت علی کو حکم دیا کہ بازار جا کر فلاں فلاں چیزیں خریدے اور ان چیزوں کی مدد سے بیوی نے ایک ضیافت کی تیاری کی پھر حضرت علی کو بھیجا کہ خاندان کے, کے سارے گھروں میں جاؤ چچاؤں کے پاس اور بتیجوں کے پاس وغیرہ وغیرہ اور چچاؤں کے بیٹوں کے اس پاس اور انہیں دعوت دو کہ فلاں دن اور فلاں وقت کھانے کے لیے میرے پاس آئے وہ گئے وہ تعمیل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ کس غرض کے لیے بلایا گیا ہے تو وہ آتے تو ہیں لیکن سب ایک وقت نہیں آتے نمبر ایک دوسرے سب لوگ آخر تک بیٹھے نہیں رہتے کوئی جلد کھاتا ہے پھر اٹھ کر چلا جاتا ہے پھر دوسرا ختم کرتا ہے وہ جاتا ہے تو نتیجہ یہ نکلا کہ آخری شخص کے کھانے کے ختم ہونے پر سپاہ اس آخری شخص کی کوئی شک موجود نہیں ہے جو اصل منشا کے خاندان کے لوگوں میں تبلیغ کریں اس کے معنی تھا لہذا پہلا اٹیمپٹ ناکام ہوا کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ نے مکرر وہی تدبیر کی حضرت علی سامان خرید لاتے ہیں حضرت علی دعوتیں پہنچاتے ہیں کیونکہ وہ متبنہ بیٹے تھے آپ کے اور سب لوگ جب آتے ہیں تو اب کی دفعہ احتیاطاً رسول اللہ ان سے کہتے بھی جاتے ہیں کہ کھانے کے بعد میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں ٹھہرنا انتظار کرنا چنانچہ اب کے سب لوگ استجاب کی حالت میں کہ کی وہ کیا بات ہوگی جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے ٹھہرتے ہیں انتظار کرتے ہیں کھانے کے بعد رسول اللہ ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ بت پرستی کیوں بری ہے خدا کو ایک ماننا کیوں ضروری ہے اور پھر اس کے نتائج یعنی آخرت کی زندگی خدا کا حساب و کتاب وغیرہ چند ابتدائی بنیادی چیزیں جو اسلام کی تھیں وہ سناتے ہیں اس سلسلے میں تبری کی روایت دلچسپ ہے تبری کا بیان ہے کہ تو اس تبلیغ کا ایک جملہ غالباً آخری جملہ یہ تھا کہ تم میں سے جو شخص میری دعوت کو قبول کرے گا وہ میرا جانشین اور میرا خلیفہ ہوگا کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی جو بچہ تھے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں اسلام قبول ہوں موقع ہاتھ آیا ابو لہب کو رسول اللہ کے چچا کو فقہ مار کر ہنسا تالی بجا کر کہنے لگا ابو تعلیم مبارک ہو آج سے تم اپنے بیٹے کے ماتحت بن چکے تو انہیں ایک, ایک حدت پیدا ہوئی غضب وہ ساری عمر اس کے لیے آمدہ نہیں ہو سکے کہ رسول اللہ کی اتباع کریں رسول اللہ کی نبوت کو قبول کریں اس بیان کا منشا یہ ہے کہ تبلیغ کا طریقہ کیا تھا میں اس بحث میں جانا نہیں چاہتا کہ حضرت علی کے ایمان لانے کا طریقہ کیا تھا کب ایمان لائے وغیرہ ایک دہلی علیحدہ چیز ہے لیکن ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ تبلیغ کے سلسلے میں رسول اللہ نے کیا تدبیر اختیار کی وہ یہ کہ سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں میں تبلیغ کرتے ہیں جو گھر میں ہی رہتے ہیں متبنع بیٹا ہے بیوی ہے غلام ہے اور انتہائی قریبی دوست مثلا حضرت ابو بکر ہے اس کے کچھ دنوں کے بعد ایک دوسری وہی نازل ہوتی ہے جس میں یہ حکم آتا ہے فضد اب مات عمر وارد انیل مشرقی کے معنی ہیں کہ جس کا جس چیز کا تجھے حکم دیا جاتا ہے وہ کھول کر بیان کر دے اور مشرکوں سے پہلو تھی کر ان سے کی پروانہ کر اس حکم کے آنے پر رسول اللہ اپنے میں ایک طرح کی دہشت محسوس کرتے ہیں کہ شہر بت پرست ہے اگر میں وہاں کے لوگوں کو برپلا برملہ یہ کہوں کہ تمہارا دین غلط ہے تمہارے بت تمہارے لیے کبھی حفاظت کا اور نجات کا باعث نہیں بن سکتے وغیرہ تو لوگ خفا ہوں گے میں کیسے بیان کروں تو حضرت جبریل نے تشفیع کی کہ خدا تمہیں چھوڑے گا نہیں خدا تمہاری حفاظت کرے گا اور تمہارے دشمن تمہاری تمہاری جان پر حملہ نہیں کریں گے غرض کچھ اس طرح کی تفصیلیں ہمیں سیرت کی میں ملتی ہیں تو ایک دن رسول اللہ شہر کے باہر ایک پہاڑی کے دامن میں یا پہاڑی کے کچھ بلند حصے پر کھڑے رہ کر لوگوں کو اپنی طرف بلاتے ہیں گویا کوئی حادثہ پیش آیا ہے کوئی اہم چیز کہنی ہے تو لوگ دوڑے دوڑے آ ہیں اس کے بعد آپ نے کہا کہ میں فلاں قبیلے کے لوگوں ہی کو مخاطب کرنا چاہتا ہوں تو جو لوگ اس قبیلے کے نہیں تھے وہ چلے گئے پھر اس کی ایک شاخ کا ذکر کیا میں صرف ان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں غلط بجائے سارے شہر کو مخاطب ہو کر تبلیغ کرنے کے اس کے ایک محدود حصے کو اس دن آپ نے مخاطب فرمایا تھا اور تخاتب کا انداز کچھ اس طرح تھا اے لوگو اے بھائیو اگر میں تم سے یہ بیان کروں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دوسری طرف ایک دشمن کی فوج آئی ہوئی ہے اور وہ تم پر حملہ کرنے والی ہو تو کیا تم میری بات پر اعتماد کرو گی ان کا جواب تھا کہ آج تک ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں پایا اگر تم یا سیریسلی کہتے ہو کہ واقعی ایک دشمن اس طرف آیا ہوا پڑا ڈالے پڑا ہے تو ہم تمہاری بات پر یقین کریں گے کیوں نہیں اس بار رسول اللہ کہتے ہیں کہ میں تم کو اس انسانی لشکر سے بھی بڑے ایک دوسرے لشکر سے ڈراتا ہوں یہ اللہ کا قہر و حذاب ہے اگر تم اللہ کو ایک نہ مانو گے اگر تم بتوں کی پرستش کرو گے تو خدا تم کو تمہارے مرنے کے بعد دو زخ میں ڈالے گا اور فلاں اس دن علاوہ اور لوگوں کے آپ کا چچا ابو لہب بھی وہاں موجود تھا یہ چونکہ ادھر دیر لگی اس واقعے کو پہلے سب لوگوں کو بلایا پھر ایک جس کو جانے کے لیے کہا پھر دوسرے جس کو آخر میں ایک محدود حصہ رہا جس میں کافی دیر لگی ممکن ہے گھنٹہ آدھ گھنٹہ لگا ہو تو ابو جہل نے جل کر کہا کیا کہ اسی فضول چیز کے لیے تم نے ہمارا وقت ضائع کیا اور پھر وہ بھی چلا گیا اور دوسرے لوگ بھی چلے گئے اس وقت شاید بے محل نہ ہوگا اگر میں کچھ الفاظ اس وجہ کی بیان کروں کہ کیوں ابو لہب کو اپنے بھتیجے رسول اللہ سے اس طرح کی قد اور نفرت تھی بلا بلازور ہی نے انصاب الاشراف میں اس کا ایک واقعہ بیان کیا ہے جو ممکن ہے نفسیاتی نقطۂ نظر سے اس کا حل ہو اس سوال کا جواب ہو لکھا ہے کہ رسول اللہ بچے تھے ایک دن اور گھر میں دو بھائی یعنی ابو لہب اور ابو طالب کسی بات پر دونوں لڑ پڑے اولا ابو لہب نے اپنے بھائی کو زمین پر پر پٹکا اور سینے چڑھ کر تماچے لگائے اس کو دیکھ کر رسول اللہ جو ان دنوں ابو طالب کی کفالت میں تھے دادا کی وفات ہو چکی تھی دوڑے ہوئے آتے ہیں اور ابو لہب کو ابو طالب کی پیٹ پر سے ڈھکیل کر ہٹاتے ہیں اور اس طرح ابو طالب کو موقع ملتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں اب وہ ابو لہب کو زمین پر پٹکتے ہیں اس کے پیٹ پر چڑھ کر اپنا بدلہ لیتے ہیں اور اسے تماچے لگاتے ہیں اس وقت رسول اللہ نے کچھ نہیں کیا چپ رہے کھڑے رہے ابو لہب جل کر کہنے لگا اے محمد ابو طالب بھی تیرا چچا ہے میں بھی تیرا ہوں تب تو اس نے ابو طالب کی مدد کی اب میری مدد کو تو کیوں نہیں آتا خدا کی قسم کبھی میرا دل, تجھ سے, میرا دل کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا میرا دل کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا میرا دل کبھی تجھ سے محبت نہیں کرے گا ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں ہے ابو بلادوری کے انصاب الاشراف میں نفسیاتی نقطۂ نظر سے میں سمجھتا ہوں جو لوگ جتنے زیادہ حساس ہوتے ہیں اتنا ہی وہ چھوٹی چیز کا تاثر لیتے ہیں اور اتنا ہی ان کے دلوں میں اس کا اثر دیر پا ہو سکتا ہے تو ممکن ہے یہ وجہ تھی ابتدائی وجہ معمولی سی وجہ جس کی بنا پر ابو طالب کو رسول اللہ سے نفرت پیدا ہوگی باوجودے کہ وہ حقیقی چچا تھا اور کبھی اپنے بھتیجے کے دین کو رسول اللہ کے دین کو قبول کرنے کے لیے وہ آمادہ نہ ہوا چنانچہ اس کو اسلام کے انتہائی شدید دشمنوں میں سے ایک قرار دیا جاتا ہے ان ابتدائی کوششوں کے بعد سارے شہر میں خبر پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے آب آبا وجدات کا دن غلط ہے لغو ہے اور جن چیزوں کی ہم پرستش کرتے ہیں بدھ وہ بھی جہان میں جائیں گے اور ہم بھی جہانوں میں جائیں گے تو اس طرح رفتہ رفتہ آپ کے خلاف نفرت شدید سے شدید تر ہوتی چلی گی اور جلدی ہی وہ نوبت آ گئی کہ شہر کی حکومت نے شہر کے سربراہدہ لوگوں نے رسول اللہ کو اس سے بھی منع کر دیا کہ کچھ کہے بغیر امن و امان کی حالت میں خانہ کعبہ کے سامنے آ کر اپنے طرف عبادت کرے چنانچہ اس کے بعد سے رسول اللہ یا تو اپنے مکان میں نماز پڑھتے یا گھر سے باہر کسی بل صحرا میں جا کر وہاں عبادت کیا کرتے لیکن گفتگو اور چھیڑ اگر آپ اسے کہیے تو اس میں کمی نہیں لوگ آپ سے آتے آپ سے بحث کرتے نمبر ایک لوگ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیتے ان میں آپ کا چچا ابو ابو لہب بھی پیش پیش ہے چنانچہ وہ شہر میں جہاں ابھی رات کو روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا رات کے وقت یہ معلوم کر کے کہ رسول اللہ جب سب لوگ سو جاتے ہیں تو اس وقت چھپ کر خان کعبہ کے سامنے آتے ہیں وہاں اپنے طرز کی عبادت کرتے اور نماز پڑھتے ہیں تو اس موقعے کو وہ رہتا اور کانٹے کی خاردار درختوں کی شاخیں اس مقام پر لا کر ڈالتا جہاں سے رسول اللہ کو گزرنا ہوتا اپنے مکان تک جانے کے لیے اور خود مکان کی دہلیل وغیرہ پر گندگی اور غلاجت لا کر ڈالا کرتا تھا یہ طریقے تھے جس کے باعث رسول اللہ کو اپنے پیام کے پہنچانے میں دشواری ہوتی رہی لیکن آپ نے ہمت نہیں آ اس کا سلسلہ برابر جاری رکھا اس وقت ایک نئی چیز پیش آئی چھوٹی سی اور دلچسپ چیز وہ یہ کہ مکہ کے باشندے وقتاً فوقتاً جیسے جیسا ہم آج کل کہیں گے گلی کے لونڈوں کو اشکال دیتے تھے کہ اس شخص کے پیچھے جاؤ اس پر پتھر پھینکو پتھر مارو اور اس کو یہاں سے نکالو جب کبھی ایسا ہوتا جب کبھی ایسے بدتمیز لڑکے رسول اللہ کا پیچھا کرتے تو ہمارے ایک ماخذ نے مخریزی نے ایک دلچسپ حصہ بیان کیا ہے وہ یہ کہ اگر کبھی اتفاق سے ابو سفیان کے مکان کے قریب ہوتے رسول اللہ تو جھٹ سے ابو سفیان کے مکان میں گھس جاتے اور ابو سفیان میں باوجود مسلمان نہ ہونے کے باوجود اسلام سے قد ہونے کے اتنی شرافت اتنی انسانیت تھی کہ وہ فوراً رسول اللہ کی حفاظت کرتا اور ان گلی کے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے نکال دیتا اور پھر رسول اللہ ان کے جانے کے بعد امن و اطمینان سے اپنے گھر کو واپس ہو سکتے اس واقعہ کا ذکر کرنے کے بعد مغربی نے ایک چھوٹا سا اشارہ کیا ہے دلچسپ وہ بہت بات کا واقعہ ہوگا جب سن آٹھ ہجری میں رسول اللہ مکے کو فتح کریں گے تو اس وقت ہمارے مولک لکھتے ہیں کہ فوج کے ہرابل دستے میں جو سامنے کا مقدمہ ہے مقدمہ توجیش اس میں ایک منادی تھا جو بابا جب بلن چلاتا چلا کر گلیوں سے گزرتے وقت کہتا جاتا تھا کہ جو شخص ہتھیار ڈال دے وہ امن میں رہے گا جو شخص اپنے گھر کے اندر بند رہے باہر نہ نکلے وہ امن میں رہے گا جو خانہ کعبہ میں چلا جائے گا وہ امن میں رہے گا اور آخری چیز جس کی طرف مجھے توجہ منعقد کرانی ہے جو شخص ابو سفیان کے مقام میں جائے گا وہ بھی امن میں رہے گا تو مغربی کہتے ہیں کہ یہ امتیاز یہ خصوصیت ابو سفیان کے لیے اس واقعے کی بنا پر تھی یہ زمانے قبل ہجرت جب کبھی مکے کے شریر بچے رسول اللہ کو تکلیف دیتے اور آپ ابو سفیان کے گھر میں جاتے تو ابو سفیان آپ کو پناہ دیتا تھا لہذا اس کے معاوضے میں ابو سفیان کے مقام کو بھی امنگاہ گیا کوئی چار پانچ سال جاری رہا اور اس کے بعد مسلمانوں کی حالت اتنی خراب ہو گئی لوگوں کی اذیت ہی دی اور دیگر ممانعتوں کے باعث کہ جو لوگ نومسلم تھے مسلمان ہوئے تھے ان کو اپنے وطن میں رہنا ناممکن ہو گیا تھا تو رسول اللہ کی اجازت سے یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے جاتے ہیں وہاں ایک چھوٹی سی دلچسپ چیز قابل ذکر ہے ان کو حبشہ جاتے وقت رسول اللہ یہ کہہ کر اجازت دیتے ہیں کہ اس ملک میں یعنی حبشاہ میں جہاں نجاشی ایک عیسائی بادشاہ حکمران تھا کہتے ہیں اس ملک میں ایک ایسا بادشاہ حکومت کرتا ہے جس کے ہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا وہ حق کا ملک ہے یہ بڑی تعریف تھی جو نجاشی کی, کی گئی تھی یہ لوگ حبشہ میں پہنچتے ہیں Uh, اب ہم دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کی اجازت چونکہ عام ہو گئی تھی اس لیے یہ مسلمان بھی uh, یا نا مسلم کہیے ان کو مکے کے مہاجر بھی حبشہ میں تبلیغ کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چند سال کے عرصے میں کافی تعداد کم از کم چالیس پچاس حبشی مسلمان ہو گئے آ. لیکن اس سلسلے میں دشواریاں بھی انہیں پیش آئیں جب مکے والے ہجرت کر کے ہبشہ چلے گئے تو حبشیوں کے پاس نجاشی کے پاس مکے والوں نے مشرکوں نے ایک وفد بھیجا یہ مطالبہ کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کو ہمارے سکرد کر دیا جائے ایک ٹریڈیشن عمل میں آئے تاکہ ہم ان کو مکہ واپس لا کر ان کو حلب سابق یا حلب دل تکلیف دے سکیں ستا سکیں رسول اللہ کا بیان کہ وہاں ایک عادل بادشاہ حکمرانی کرتا ہے اس کا ثبوت ملتا ہے نجاشی نے صرف مطالبے کی بنا پر فیصلہ کرنا مناسب نہیں خیال کیا فوراً مسلمانوں کو بلا بھیجا کہ تمہارے متعلق یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ تم اپنے شہر میں فتنہ فساد کرتے رہے ہو اور وہاں کے تعاقب سے بچنے کے لیے وہاں کی سزادیوں سے بچنے کے لیے تم یہاں آ کر پناہ گزین ہو گئے ہو تو تمہارا کیا جواب ہے اس وقت رسول اللہ کے چچاداد بھائی جعفر تیار جواب دیتے ہیں عبل اس کے میں اس کا ذکر کروں ایک استمبا میں آپ سے بیان کرتا ہوں جس کی صراحت ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی رسول اللہ کے مکتوبات میں ایک مکتوب ہمیں ایسا ملتا ہے جو نجاشی کے نام ہے اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اپنے چچاداد بھائی جعفر کو تیرے پاس بھیج رہا ہوں جب وہ تیرے پاس پہنچے تو اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کا استقبال کر اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر اور اس بارے میں ایسی ہر دھرمی یا کچھ اس طرح کے الفاظ نہ دکھا جو شاعن شان نہیں ہے تبری میں یہ خط موجود ہے اس میں یہ تفصیل نہیں ہے کہ خط کب بھیجا گیا بلکہ کانٹیکس یہ بتاتا ہے کہ وہ سن سات ہجری کا خط ہے لیکن جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ ناممکن نظر آتا ہے یہ خط بطور تعارف کے جعفر تیار کو دیا جانا چاہیے وہ خط لے کر گئے ہوں گے سن پانچ نبوی میں ہجرت سے بہت پہلے اور نجاشی کو دیا ہوگا کیونکہ اگر سن سات ہجری میں بھیجا جائے تو یہ وہ وقت ہے جب مسلمان مہاجرین حبشہ سے مدینہ واپس جا رہے تھے تو خیام کے اختتام پر اور پناہ طلبی کے ختم ہونے کے وقت تعروفی خط بھیجنا ذرا نامعقول سی بات نظر آئی اسی لیے میرا گمان یہ ہے کہ مورخوں کے سکوت کے باوجود یہ کہنا پڑتا ہے کہ اولین جماعت مہاجرین مکہ کی جو حبشہ گئی اس وقت رسول اللہ نے ان کو یہ خطبت اور تعارف دیا تھا میں تفصیل میں اس لیے جانا نہیں چاہتا کہ کیوں دیا ہوگا وغیرہ میرے پاس اس کے وجوہ ہیں بہرحال مسلمان مکہ میں تبلیغ رسول اللہ کرتے ہیں اور مسلمان شدہ لوگ جہاں جہاں جاتے ہیں وہ اپنی تبلیغ کا سلسلہ اپنی قابلیت و صلاحیتوں کے مطابق جاری رکھتے ہیں جس کے باعث لوگ مسلمان ہونے لگتے ہیں چنانچہ جعفر طیار کو جب جواب دہی کا موقع ملا تو انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ اسلام کیا چیز ہے اور کیوں یہ لوگ جھوٹے ہیں جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم کتنا فساد کرتے رہے وغیرہ اور پھر آخر میں انہوں نے کچھ پرانے مریض کی آیتیں بھی پڑھ کر سنائیں خاص کر سورہ مریم کی جس میں یہ ذکر تھا کہ حضرت حیثہ بغیر باپ کے حضرت مریم کے وطن سے پیدا ہوئے ہیں خدا کے حکم سے فلاں فلاں یہ تفصیل اس کو سن کر ہمارے مورخوں کا بیان ہے کہ نجاشی نے اپنے سامنے سے تخت پر یا زمین پر سے ایک تنکا اٹھایا گھاس کا چھوٹا سا ٹکڑا اور یہ کہا کہ اس نے ابھی آیتیں پڑھ کر جو حصہ بیان کیا حضرت عیسیٰ کا حضرت عیسیٰ اس سے اتنا برابر بھی زیادہ نہیں مزید تفصیلیں ہمیں نہیں ملتی کہ ایا بادشاہ نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں کیا تھا لیکن کچھ اشارے ہمیں ملتے ہیں جس کی بنا پر گمان پڑتا ہے کہ اگر اس وقت نہیں تو جلدی ہی نجاشی نے اسلام قبول کر لیا ہوگا کیونکہ بخاری کی ایک روایت کے مطابق جس دن حجرت کے بعد کا واقعہ ہے جس دن مدینے میں نجاشی کی وفات کی خبر آئی تو رسول اللہ نے اس دن غائبانہ نماز جنازہ پڑھی نجاشی کے لیے ظاہر ہے کہ رسول اللہ کسی غیر مسلم کے لیے نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے تو توقف گمان کرنا چاہیے کہ نجاشی نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اس کی اطلاع بھی رسول اللہ کو بھیجوا تھی یہ چند ابتدائی چیزیں ہیں جو تبلیغ کے سلسلے میں ہمیں ملتی ہیں اور پھر اس کے بعد کچھ مشکل تر چیزوں سے رسول اللہ کو ثابت ہوا پڑتا ہے جب حبشہ بھیجی ہوئی جماعت شکین مکہ کی اپنے مقصد میں ناکام ہوئی تو واپس آنے پر انہوں نے مابقی مسلمانوں کو جو مکے میں تھے اپنے ظلم و تشدد کا زیادہ سختی کے ساتھ ہدف بنایا اعلیٰ علاوہ اور چیزوں کے اس وقت انہوں نے ایک قرارداد منظور کی کہ رسول اللہ اور آپ کے خاندان کے لوگوں سے نہ کوئی شخص نکاح بیاہ کے تعلقات رکھے نہ بیٹی دے ان سے نہ بیٹی لے ان کی نہ انہیں کوئی چیز فروخت کرے تجارتی نہ ان کے دکانوں سے اپنی کوئی چیز خریدے کہ ان سے کوئی بات چیت بھی نہ کرے اور اتنے وہ سیریس تھے کہ اس کو لکھ کر خان کعبہ کے اندر لٹکا دیا ہم اقرار کرتے ہیں کہ اس اقرار کی اس, اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کریں گے یہ بائیکاٹ کئی سال تک جاری رہا اور اس کے نتیجے کے طور پر کئی مسلمان مر بھی گئے بہت سے مسلمان اتنی تکلیفیں اٹھاتے رہے کہ اس کو یاد بھی کرنے سے ہمیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بالآخر وہ بائک آٹ ختم ہوتا ہے جس کی تفصیلوں میں میں اس وقت جانا نہیں چاہتا لیکن دلچسپ انداز میں اس کے بعد رسول اللہ شہر میں واپس آتے ہیں اور یہ دیکھ کر کہ اب اس شہر کے باشندوں سے بات چیت کرنی ناممکن ہو گئی ہے اسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو تبلیغ کے سلسلے میں ایک نئی تدبیر آپ کے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ شہر کو چھوڑو کسی اور جگہ جا کر تبلیغ کرو اور آپ انتخاب فرماتے ہیں شہر تعائف کا اس کی وجہ ہمارے مورخوں نے یہ لکھی ہے کہ وہاں رسی اللہ کے کی ماں کی طرف کے رشتے دار تھے ماموں کا علاقہ تھا بہت آس لے کر گئے لیکن وہاں اس سے زیادہ دشواریوں کا سابقہ پڑا جتنا مکے میں تھا چنانچہ اول تو ان ماموں نے آپ کو گالی گلوچ دے کر کہا کہ فوراً یہاں سے چلے جاؤ ورنہ تمہاری جان کی خیر نہیں پھر جب آپ مجبوراً شہر سے نکلتے ہیں تو گلی کے شریک لڑکوں کو یہی لوگ رسول اللہ کے پیچھے لگاتے ہیں کہ ان پر پتھر مارو اور انہیں تکلیف دو اور انہیں اپنے شہر سے نکالو زخمی اجازت سے وہ باغ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں دربان نیک دل شف تھا اور حقیقت میں وہ عیسائی تھا جیسا کہ میں بعد معلوم ہوا اس نے ان شریر بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر وہاں سے واپس روانہ کیا اور اپنے مالک کی اجازت سے جو گھر ہی اسی باغ میں موجود تھا اور ایک مکے والا شخص تھا وہ اس بیکس مہمان کی میزبانی کرتا ہے کچھ پھل توڑ کر رنگور کا خوشہ وغیرہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے اس وقت ایک واقعہ پیش آیا جو تبلیغ کا ایک شاید انڈائریکٹ طریقہ کہا جا سکتا ہے انگور کے ان دانوں کو کھاتے ہوئے رسول اللہ نے آغاز کیا بسم اللہ کہ وہ دربان باغ کا مالی کہیے حیرت سے پوچھتا ہے کہ اس ملک میں یہ کیا طریقہ میں, میں تو کبھی سنانا تو رسول اللہ اس سے کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو بھی کام کروں اللہ کے نام پر کروں پھر اس سے پوچھا تم کون ہو تو اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور میرا وطن تھا نینوا کا شہر آج کل جو شہر موصل ہے وہاں پر میں رہتا تھا مصیبت آئی گرفتار ہو کر آیا بکا اور غلام کی حیثیت سے میں یہاں کام کرتا ہوں تو رسول اللہ نے کہا کیا تم اسی شہر کے واشندے ہو جہاں میرا بھائی یونس رہا کرتا تھا حضرت السلام تو بے اختیار وہ عیسائی آپ کے خدموں کو بوسہ دیتا ہے اور کہتا ہے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہاں یونس نبی رہا کرتے کچھ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ وہاں سے رخصت ہوتے ہیں اور مدینے کی طرف مکے کی طرف واپس جاتے ہیں تھوڑی دور آگے جا کر جب آپ تھک گئے تو ٹھہر جاتے ہیں رات کا وقت ہے اور نماز میں مشغول ہوتے ہیں اس نماز کے بعد ایک دن سے دل کے دکھ کی دعا آپ کرتے ہیں جو واقعی آج, آج بھی ہم پڑھیں تو ہمارے دل پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اس دعا کے الفاظ کا مبیش اس طرح ہیں کہ اے اللہ میں تیرے حکام کی تعمیل کرتا رہا ہوں میں تجھ سے اس حیثیت سے دعا کرتا ہوں کہ تو مصیبت زدوں کی مدد کرتا ہے تو غریبوں کی مدد کرتا ہے تو اور لوگوں کے پر رحم کرتا ہے جو رحم کے مستحق ہیں اس طرح کے کچھ الفاظ ابتدائی کہہ کر پھر آپ کا یہ جملہ زبان سے نکلتا ہے یہ ساری مصیبتیں اور ناکامیوں کے باوجود یہ ساری مصیبتیں میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں اور اپنے مشن کو جاری رکھوں گا اگر تو مجھ سے خفا نہیں ہے تو مجھ پر ناراض نہیں ہے یہ تھا وہ ڈٹرمنیشن وہ عزم جس کا اس مصیبت کے بھی انتہائی مصیبت کے بھی کہ شہر مکہ وطن سے آپ باہر ہیں شہر تائب جہاں پناہ لینے کے لیے جاتے ہیں وہاں ناکامی ہوتی ہے دنیا میں کوئی یار مددگار نہیں ہے اس وقت بھی آپ یہ کہتے ہیں اگر ان مصیبتوں کا منشا تیری ناراضی کا باعث تیری ناراضگی نہیں ہے تو اے اللہ میں اسے برابر جاری رکھوں گا یہ امتحان کی آخری چیز تھی جس میں رسول اللہ کامیاب ہوتے ہیں تو اسی وقت سے روشنی کی ایک کرنگ نکلنی شروع ہو جاتی ہے چنانچہ ہمارے مورخ لکھتے ہیں کہ اس نماز سے جب آپ فارغ ہوئے تو ایک آیت نادل ہوئی ایک صورت نادل ہوئی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ الوہیا الیا انتماع نفر و من الجن کہ اے محمد مجھ پر اللہ کی وہی ناول ہوئی ہے یہ بتانے کے لیے کہ جن جنات کا ایک گروہ آ کر تجھے سنتا رہا نماز کے وقت پورا قصہ یہ الفاظ کہ مجھ پر وہی کی گئی ہے کہ جنہوں کا ایک گروہ مجھے سن رہا تھا اس سے میں تو یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ رسول اللہ نے ان کو نہ دیکھا نہ ان کے وجود کو محسوس کیا جب تک خدا نے اطلاع نہ دی آپ کو اس کی اطلاع نہیں دی مگر اصل میں مجھے کہنا یہ ہے کہ ہمارے رسول نبی تھے انسانوں کے بھی اور جنات کے لیے بھی اور اگر انسان آپ کی نبوت سے انکار کرتے ہیں تو کم از کم جنات کم از کم ان کا ایک گروہ اسلام کو قبول کرتا ہے اور یہ پہلی روشنی کی کرن تھی جو اس تاریخی اس مایوسی کے عالم میں آپ کو دکھائی دیتی ہے پھر آپ آہستہ آہستہ مکہ واپس ہوتے ہیں پیدل اور اب ایک نئی مصیبت وہ مصیبت یہ ہے کہ شہر مکہ سے باہر چلے جانے کے باعث آپ کی قومیت سٹیزن شپ ختم ہوئی آپ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ کوئی شہر کا باشندہ آپ کو پناہ نہ دے چنانچہ ایک شخص کو بدوی کو کچھ رقم کا وعدہ کر کے یا دے کر انعام کہتے ہیں کہ تم فلاں شخص کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ وہ مجھے اپنی پناہ میں لے وہ جاتا ہے پھر واپس آ کر کہتا ہے کہ وہ اس نے انکار کیا اور یہ وجہ بیان کی کہ کیوں وہ نہیں لینا چاہتا ہے پھر اس کے اس کو دوبارہ ایک اور شخص کے پاس بھیجتے ہیں ایک مزید انعام کے ساتھ وہ بھی انکار کرتا ہے آخر میں ایک تیسرے شخص کے پاس روانہ کرتے ہیں اور وہ تیسرا شخص اس کو قبول کر لیتا ہے اور اپنے بچوں اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ ہتھیار بنو کر آتا ہے اور رسول اللہ کو اپنی حمایت میں بطور گاٹ کے لے کر مکہ پہنچاتا ہے اور حسب عادت اول ضرورت تھی اس نو وارد کے لیے یہ کعبے کا طواف کرے پھر اپنے گھر کو جائے چنانچہ العلام رسول اللہ کعبے کا طواف کرتے ہیں اس گاٹ کی موجودگی میں پھر اپنے گھر کو جاتے ہیں میں یہ کہتا چلوں کہ اس سفر طائف سے کچھ پہلے رسول اللہ کے دو بڑے حامی مر چکے تھے آپ کے چچا ابو طالب بھی آپ کی بیوی حضرت خدییہ بھی اس مایوسی کے عالم میں آپ شہر چھوڑ کر قائب گئے تھے بہرحال اب شہر مکہ میں آپ کی حیثیت ایک اجنبی کی تھی جو مقامی باشندوں میں سے ایک کی پناہ میں اور حمایت میں رہتے تھے جس سے میں یہ معنی عقش کرتا ہوں کہ رسول اللہ کو اب شہر میں آزادی نہیں تھی کہ سیاست میں حصہ لیں یعنی تبلیغ دین کریں اس کا حل آپ نے سوچ لیا نکال لیا وہ یہ کہ شہر مکہ کے رواج کے تحت لوگوں کو لوگ مجرم قاتل بھی ہوتے چھپے ہوئے رہتے وہ بھی حرام مہینوں کے زمانے میں حج کے زمانے میں باہر نکل سکتے خلن خلن جا آ سکتے تھے اور شہر مکہ کے لوگ اگر اسلام کے دشمن ہیں تو کم از کم بیرونی ممالک سے آنے والے بیرونی قبائل سے آنے والے جو حاجی تھے ان میں یہ تعصبات نہ ہوں یہ ممکن ہے جناطہ رسول اللہ نے کوشش یہ کی کہ حج کے زمانے میں باہر سے آنے والے قبائل میں اسلام کی تبلیغ کریں اس میں کامیابی ہوتی ہے کافی جد و جہد کے بعد اور اولی مدنی مسلمان چھ اہل انصا اسی زمانے میں اسلام قبول کرتے ہیں مینا میں حج کے زمانے تفصیل ہے دشواریوں کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے ابنشام کے مطابق رسول اللہ کم سے کم پندرہ قبائلی جماعتوں میں گئے ہر ایک کو مخاطب ہو کر یہ کہتے رہے کہ تم اسلام قبول کرو جس کی فلاں فلاں خصوصیتیں ہیں اور یہ تکلیف کا باعث نہیں جلدی ہی خیصر اور کسرا کی حکومتیں تمہارے قدموں پر نثار ہو جائیں گے مگر کسی نے قبول نہیں کیا صرف آخری سولہویں گروہ نے جس میں چھ آدمی تھے امسا کے وہ اس کو سن کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں جو ایک خفیہ گفتگو سے آپ سمجھیے اور پھر کہتے ہیں کہ شام اس کو اسلام اسلام کو قبول کرتے ہیں وہ وجہ یہ ہوئی تھی کہ شہر مدینہ میں چونکہ بہت سے یہودی بستے تھے اور ہمارے موریہ بیان کرتے ہیں جب کبھی عربوں میں اور یہودیوں میں جھگڑا ہوتا مدینے میں تو یہودی ان کو کہتے اچھا کرا انتظار کرنا آج تو تم ہمیں مار سکتے ہو لیکن جلدی ہی آخری نبی آنے والا ہے جب وہ آئے گا تو ہم اس کی اتباع کر کے تم کو دنیا سے نشت و نابود کر دیں گے تمہارا بچہ بچہ بچہ بوڑھا عورت مرد ہر شخص کو ہم ختم کر دیں گے ان مدینے والوں نے سوچا کہ اگر واقعی یہ نبی یہ موی تھی ہے تو کیوں نہیں یہودیوں سے پہلے ہم اسلام قبول کریں چنانچہ یہی وجہ تھی وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں خاموش گفتگو ہوتی ہے اور پھر سب لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں ان کا اسلام مخلصانہ تھا چنانچہ مدینہ پہنچ کر وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں اور اس میں انہیں کامیابی بھی ہوتی ہے ایک سال بعد اسی امن کے زمانے میں حرام مہینوں میں حج کے زمانے میں مدینے سے بارہ آدمی مکہ آتے ہیں رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اس بیعت کے بعد ہمیں چند عناصر ایسے نظر آتے ہیں جو دلچسپ ہیں رسول اللہ نے ان بارہ آدمیوں کو جو بارہ مختلف قبیلوں کے نمائندہ تھے اپنی طرف سے ان قبیلوں میں نائب یا سردار معمور کیا اس میں ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ رسول اللہ کی طبیعت میں تنظیم تھی اور وہ مسلمانوں میں ایک نظام مرکزی پیدا کرنا چاہتے تھے دوسری طرف اس کو رسول اللہ نامزد کرتے ہیں جس کے معنی ہے کہ وہ سردار دھاقے خود نہیں ہے بلکہ ایک برتب اختیار کی طرف سے اس کو سردار معمور کیا گیا ہے وہ اس کے ماتحت ہے جو کسی کو نامزد کرتا ہے وہی اس کو معزول بھی کر سکتا ہے غرض یہ کہ کچھ سیاسی امپلیکیشن اس کے اندر ہے اس نامزدگی کے بعد وہی لوگ رسول اللہ سے فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں ایک معلم دو جو اسلام سے ہماری مقابلے میں زیادہ واقف ہو اور مدینہ پہنچ کر وہ ہمیں دین بھی سکھائے اور تبلیغ بھی کرے رسول اللہ نے مصابی بن عمیر کو روانہ کیا جو بہت ہی مخلص مسلمان تھے اور نظر آتا ہے کہ وہ نفسیات کے بڑے ماہر تھے اور انہیں لوگوں کو اسلام پر آمادہ کرنے کی بڑی غیر معمولی صلاحیتیں تھی چنانچہ لکھا ہے کہ انہیں اس میں بہت ہی شاندار کامیابی ہوئی بیسوں لوگ مسلمان ہوتے گئے حتیٰ کہ انتہائی اجڑ لوگ بھی اسلام قبول کرتے گئے ایک کا واقعہ لکھا ہے جو دلچسپ ہے ایک دن وہ ایک باغ میں جا کر وہاں کے لونڈی غلاموں بچوں کے سامنے کچھ تقریر شروع کی انہیں اسلام کی دعوت ایک شخص کو بولتا ہوا دکھ کر بچے بھی بھاگتے ہوئے آئے گھر کی لونڈیاں وغیرہ بھی آئیں سننے لگی تو مالک کو جو یہ نظارہ یہ تماشا نظر آیا برا لگا اس نے ایک آدمی کو بھیجا جاؤ اس کو ڈانٹ کر یہاں سے نکالو کہ ہمارے باغ میں بلا عجادت آ کر اس طرح اتنا فساد نہیں کرنا چاہیے وہ شخص وہ خریدی رشتے دار پہلے ہی سے مسلمان ہو چکا تھا اب اس نے بہانہ کیا اور جا کر کہا میں نے اسے بہت ڈانٹا وہ مانتا نہیں وہ میری بات نہیں مانے گا تم ہی جا کر اسے یہاں سے نکالو مگر اصل میں منشا یہ تھا کہ یہ سردہ جو اجڑ طبیعت کا ہے وہ بھی ذرا اسلام کی باتیں سنیں اور اس شخص کی زبان سے سنے جس کے پاس جادو ہے کہ وہ ہر شخص کو بے بس کر دیتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے چنانچہ وہ سردار آتا ہے ایک نیزہ لیے ہوئے بہت ہی دھوم دھام سے ہلاتے ہوئے جاؤ نکلو یہاں سے ورنہ میں تمہیں مارتا ہوں تمہیں قتل کرتا ہوں وغیرہ یہ تھے بہت ہی دلچسپ آدمی مصرف نے دے اس کا بجائے گھبرانے کے مسکراہٹ سے استقبال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک لفظ کی اجازت چاہتا ہوں کہنے کی وہ یہ ہے کہ یہ معلوم کیے بغیر کہ میں کیا کہہ رہا تھا تو مجھے یہاں سے نکالنا چاہتا مناسب کیا یہ نہیں ہوگا کہ پہلے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد تمہیں اختیار ہے تم کہو کہ چلے جاؤ میں چلا جاؤں گا بغیر کسی مخالفت اور جھگڑے کی تو وہ وحشی شخص اگر میں کہوں جٹ شخص کہتا ہاں بات تو ٹھیک ہے چنانچے اپنے نیزے کو زمین میں گاڑ کر وہ بیٹھ جاتا ہے اچھا کہو کیا کہتے ہیں انہوں نے حزب عادت قرآن مجید کی ایک سورت کی تلاوت شروع کی شروع میں اسے سکون ملا اس شخص کو چہرے کا جو, جو جوش تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آیا پھر چہرے پر روشنی کی شوائیں نکلنے لگی پھر خبر اس کی ہے کہ سورت کی تلاوت ختم ہوتی ہے پوچھتا ہے کہ لوگ کس طرح مسلمان ہوتے ہیں چنانچے کو مسلمان ہو اسی شخص کی شخصیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلام بھی سب بھاگتے میں کون ہوں ہمارے سردار ہمارے سب سے عقلمند آدمی جو طریقہ ہو سکتا ہے ادب کا وہ اظہار کرتے ہیں اچھا میرا حکم ہے کہ تم سب فوراً مسلمان ہو جاؤ ورنہ تم مجھ سے زیادہ کوئی دشمن نہیں پاؤ گے اسی نیرے سے میں تم سب کو ماروں چنانچہ پورا خاندان اس طرح مسلمان ہو جاتا جب سردار مسلمان ہو تو ظاہر ہے کہ سردار کے ماتحت لوگوں کا مسلمان ہو جانا آسان ہوتا ہے خاص کر اس پرانے زمانے میں یہ تھے مختلف طریقے جو ہمیں اسلام کے پھیلنے کے نظر آتے ہیں رسول اللہ کا طرز عمل رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کا طرز عمل یہ چیزیں ہمیں رسول اللہ کی زندگی کے آخر تک نظر آتی رہیں ہیں میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ان کی ساری تفصیلیں آپ سے بیان کروں دو ایک مثالیں آپ کو دے کر اس جس کو میں ختم کروں گا ایک دن رسول اللہ کے مکان میں ایک اجنبی آتا ہے اور مہمان نوازی مہمانداری چاہتا ہے جنازہ رسول اللہ اس کو کھانے کو بھی دیتے ہیں اور رات گزارنے کے لیے کمرہ بھی دیتے ہیں اور الگ صبح وہ شخص جو دشمنی کی بدنیتی کے ساتھ ہی وہاں آیا تھا کمرے میں بستر پر غلازت کر کے الگ صبح تڑکے سے قبرست کیے کہ اور لوگ بیدار ہوں اٹھ کر چلا جاتا ہے صبح ہوئی رسول اللہ وہاں آئے غلازت دیکھی تو اس غلاظت کو اپنے ہاتھ سے دھویا بستر کو پاک صاف کیا اور پھر دیکھا کہ وہ شخص جاتے ہوئے بھول کر اپنی تلوار وہیں چھوڑ گیا کچھ دور جا کر اس سے فکر ہوئی میری تلوار آہستہ آہستہ آتا ہے خیال ہے کہ ابھی لوگ سو رہے ہوں گے میں تلوار کو پھر لے کر واپس چلا جاؤں گا مگر اس میں دیکھا کہ رسول اللہ بیدار ہو چکے ہیں اپنے ہاتھ سے اس کے بستر کو صاف کر رہے ہیں اور قبل اس کے کہ اس کی توقع کے مطابق رسول اللہ اسے ڈانٹیں دھمکائیں رسول اللہ وسع کہتے ہیں تم اپنی تلوار بھول گئے تھے تلوار رکھی ہے لے لو اس کا نتیجہ یہ ہوا وہ ارشد اللہ ارشد اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مسلمان ہو جاتا ہے یہ اور اس طرح کے طریقے ہمیں بتاتے ہیں کہ سختی کے وقت نرمی کرنا بعض وقت زیادہ مفید ہوتا ہے بجود اس کے کہ سختی کا جواب سختی سے جائے ایک اور واقعہ ملتا ہے ایک جنگ کے سلسلے میں رسول اللہ تشریح لے جاتے ہیں ان کی فوج کی آمد کی خبر سن کر دشمن بھاگ جاتا ہے بھاگتا دور تو نہیں پہاڑی علاقہ تھا پہاڑ کے اوپر چڑھ کر کوئی درے میں کچھ اس وادی میں چلا جاتا ہے اور دشمن قبیلے کا سردہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر دور سے تاکتا رہتا ہے کہ یہ فوج کیا کرتی ہے اسے دیکھے اس دن بارش ہوئی چنانچہ بارش کی وجہ سے رسول اللہ اور آپ کے ساتھی ساتھ بتر ہو گئے اور خود رسول اللہ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنا کرتا اپنی خنیز درختی شاخ پر لٹکا دیتے ہیں تاکہ وہ خشک ہو جائے اور پھر لیٹ کر آرام فرمانے لگتے ہیں دشمن جو اوپر سے تاک رہا تھا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ تنہا ہے سوئے ہوئے ہیں تو آتا ہے اور تلوار کھینچ کر چلا کر کہتا ہے عربی طریقہ تھا کہ سوتے کو مارا نہیں جاتا یہ شیبلری کے خلاف ہے اے محمد تجھے اب میرے ہاتھ سے کون بچائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی سکون کے ساتھ کہتے ہیں اللہ اس لفظ کا اس پر اتنا روب پڑا کہ ہاں اس کے ہاتھ میں تھرتری پیدا ہوئی اور تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی طلبار کو اب رسول اللہ خود اٹھا کر کہتے ہیں کہ اب تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا کوئی نہیں تو آپ اس کو اس کی تلوار واپس کرتے ہیں جہاں میں تجھے معاف کرتا جو اس قدر متاثر ہوا اس مرحمت پر یہ فوراً کریمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اب اپنے قبیلے میں تبلیغ کروں گا اسلام کی ایک اور واقعہ اس سلسلے میں ذکر کر کے میں بحث کو ختم کروں گا مکہ معظمہ فتح ہوتا ہے جس کے سلسلے میں رسول اللہ کی فوجی قابلیت اور مہارت کا میں ایک سابقہ لیکچر میں ذکر کر چکا ہوں کہ کس طرح دس ہزار کا عظیم شان اور بڑا لشکر مدینے سے مکہ پہنچتا ہے اور دشمن کو کان کان خبر نہیں ہوتی جب تک کہ مسلمان شہر مکہ کے دامن میں کیمپ ڈال کر مقیم نہیں ہو جاتے اس کے بعد شہر فتح ہوتا ہے اور ایک منادی شہر میں چلاتا ہوا پھرتا ہے ڈھنڈورا پیٹتا ہوا کہ رسول اللہ تم لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ کعبے کی مسجد میں آؤ تاکہ وہ تم سب سے مخاطب ہو سکے اور کچھ کہہ سکے سب لوگ آئے استجاب کے ساتھ ڈر کے ساتھ دھڑکن اور دہشت کے ساتھ معلوم نہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے کیونکہ ان کے دلوں کی چوری تھی بیس سال سے وہ اسلام اور مسلم، اسلام کے پیغمبر کو تکلیف دیتے رہے تھے اب وہی وہ دشمن کا مالک ہو چکا تھا ان کے شہر پر قبضہ کر چکا تھا شہر سے نکلنے کے راستے بند تھے وہ کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر حاضرین میں کچھ مسلمان تھے اور سارے مکے کے غیر مسلم لوگ بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص جو اسلام کے سخت دشمنوں میں سے ایک تھا افطاط ابن اَسی وہ اذان کو سن کر اپنے دوست کے کان میں جو وہ بھی غیر مسلم ہے کانا پوسی کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ کا شکر میرا باپ مر چکا ہے ورنہ آج برداشت نہیں کر سکتا کہ اللہ کے گھر کی چھت پر ایک کالا گڈھا چڑھ کر ہی ہے یہ حضرت بلال کی طرف اس کا اشارہ میں اس کو یہیں روکتا ہوں رسول اللہ نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم اب مجھ سے کیا توقع کرتے ہیں ظاہر ہے کہ ان کے پاس سوائے شرم سے سر جھکا لینے کے کوئی جواب نہیں تھا وہ صرف اس قدر کہہ سکے کہ تو شریف ہے شریف زیادہ ہے تو اس سے شرافت ہی کی توقع کی جا سکتی ہے اس وقت رسول اللہ نے فرمایا آج تم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں ہے کوئی جواب دہی باقی نہیں ہے جاؤ تم سب آزاد ہو اس غیر متوقع اعلان پر اطتابن عشیف جو ابھی دو منٹ پہلے اذان دینے پر اس طرح کی ناماقول باتیں کر چکا تھا وہ اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا اچھل پڑتا ہے آگے بڑھتا ہے رسول اللہ کے سامنے آ کر کہتا ہے اے محمد میں اطتاب ادنی عصیف ہوں شہ شد ر یہ تھا اس کا ریئیکشن اس اس اعلان معافی اور آزادی کی وجہ سے کہ جس وقت سختی کا موقع ہوتا ہے اس وقت رسول اللہ نرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے بنسبت تلوار کے اس لیے کہ مکے پر رسول اللہ کا قبضہ ہو چکا تھا بیس سال سے مکے والے مسلمانوں کو ستا رہے تھے یہ آسانی سے ممکن تھا اس کی قوت موجود تھی رسول اللہ کے ہاتھ میں حکم دیتے کہ ان سب کا قتل عام کر آپ نے نہیں کیا کم از کم آپ یہ حکم دے سکتے تھے کہ ان سب کو غلام بنا ڈالو آپ کر سکتے تھے اور آپ نے نہیں کیا کم از کم یہی کر سکتے تھے کہ ان کا مال لوٹ لو یہ بھی آپ نے نہیں کیا یہ کہا گیا کہ آج تم پر کوئی ذمہ داری باقی نہیں ہے تمہاری اتنی جواب ہی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تشریف آلیہ جاؤ تم سے بات آ تو نتیجہ یہ ہوگا کہ راتوں رات سارا مکہ مسلمان جاتا ہے یہ تھے وہ طریقے جو تبلیغ اسلام کے لیے رسول اللہ نے اختیار فرمائے اور نتیجہ ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس سے پہلے کے انبیاء کی زندگی میں ان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کرنے والوں کی تعداد کا ہم مقابلہ کریں رسول اسلام کی کامیابی کا تو یہاں بھی آپ کی غیر معمولی فوقیت نظر آتی ہے حضرت عیسیٰ کے متعلق انجیل میں جو تفصیلیں ملتی ہیں اس سے اندازہ کیا جاتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ تیس چالیس آدمی آپ کے ہاتھ پر ایمان اسلام دین قبول کر سکے ہوں گے حضرت موسیع کے متعلق تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے لوگ جن کی جی تعداد پانچ لاکھ تھی ان کا ساتھ تو دے رہی تھی ایک فط غری کے تحت کہ فرون کے ظلم سے نجات دلائے لیکن ایمان لانے والوں کی تعداد تقریباً صفر تھی کیونکہ جب حضرت مسا نے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ خدا نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں فلسطین کا ملک دے گا بڑھو اور اس ملک پر قبضہ کر لو تو انہوں نے کہا کہ ان جب سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے تمہارے خدا نے وعدہ کیا ہے کہ تم تمہارا خدا دونوں جاؤ اس پر حملہ کرو اس پر قبضہ کر لو پھر ہم آئیں گے اور اس شہر میں رہیں گے دوسرے الفاظ میں ساری قوم کافر ہو جاتی ہے آپ کی بات کو قبول کرنے اور آپ کی بات پر ایمانداری سے انکار کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ صرف دو آدمی تھے جنہوں نے ایسا نہیں کیا حضرت نشا کے ساتھ دینے پر آمدگی ظاہر کی ایک آپ کے بھائی حضرت تھے اور دوسرے آپ کے خادم حضرت یوشا علیہ السلام کے بعد میں وہ بھی نبی بنے ان دو کے سوا سارے بنی اساحل میں سے کسی ایک نے بھی آپ کی بات نہیں مانی اس کے برخلاف ایک اور چیز بیان کرنی ہے حضرت عیسیٰ کے بارہ بہت ہی مخلص ہواری تھے ان میں سے ایک سینٹ پیٹر کا آپ نے نام سنا ہوگا جس کی خبر ویکان میں اٹلی میں ہے اس کے متعلق انجیل ہی میں حضرت عیسیٰ کا خول ہے جا او شیطان یہ ان کی کسی حرکت کی بنا پر ان کے کسی طرز عمل کی بنا پر ہوا ہوگا تفصیلے میں معلوم ہے ایک اور خبریں تھا اس کے متعلق تو سراحت ملتی ہے کہ اس نے ابتدا اختیار کیا اور پولیس کو چونکہ حضرت عیسیٰ کی گرفتار کرنے کی ضرورت تھی تلاش کر رہی تھی وہ غائب ہو گئے تھے تو اس ساتھی میں جو مرتب ہو گیا تھا وہ پولیس کو بتاتا ہے یہ ہے عیسیٰ علیہ السلام اس کے برخلاف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو لوگ آپ کی زندگی میں مسلمان ہوئے ان کی تعداد کے متعلق صحیح اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہے لیکن ایسے اشارے ملتے ہیں جس سے ان کی تعداد کا ایک حد تک تخمینی اندازہ ہم کر سکتے ہیں حجت الوداع جو وفاق سے تین مہینے پہلے کا واقعہ ہے اس کے متعلق ہمارے مورخ لکھتے ہیں کہ اس وقت میدان عرفات میں ایک لاکھ چالیس ہزار لوگ جمع ہو گئے تھے سارے مسلمان مرد عورتیں بچے سب ملا کر ایک لاکھ چالیس ہزار آدمی آئے تھے اسلام میں حج ایسا فریضہ نہیں ہے کہ ہر شخص کو ہر سال کرنا پڑتا اس لیے شاید یہ گمان نامناسب نہ, نہ ہوگا کہ سب مسلمان جو مسلمان ہوئے تھے وہاں اس سال حج کے لیے نہیں آئے تھے اور کچھ لوگ گھر میں رہے کچھ لوگ آئے اگر فرض کیجیے کہ ہر پانچ میں ایک شخص آیا ہو تو اس طرح مسلمانوں کی تعداد کم از کم پانچ چھ لاکھ کی ہمیں فرض کرنی پڑتی ہے کہاں دس بارہ آدمی کہاں دو آدمی اور کہاں یہ تعداد اور ہمیں اسلام کی تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ الموں بہت ہی شار نادر استثنا کے ساتھ اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی شخص ارتدا نہ کرتا میں ایک آدھ ارتداد کی شکل ہمیں نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان ہونے کے بعد کا ارتداد نہیں ہے وہ منافق تھے منافقانہ طور پر اسلام کا اظہار کرتے تھے اور اسلام کو اندر سے نقصان پہنچانا چاہتے تھے لیکن جب ان کی چلی نہیں تو بھاگ جاتے ہیں اور پھر اپنے کفر کا کھلم کھلا اعلان کرتے ہیں غرض یہ چند چیزیں ہیں جو تبلیغ کے سلسلے میں ہمیں نظر آتی ہیں وقت بہت کم باقی رہا ہے دوسرے پہلو کے متعلق لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو بھی دو چار منٹ میں آپ سے بیان کروں یعنی غیر مسلموں کے متعلق اسلام کا برتاؤ اس آیا سے آپ نے جبر کرنا اس کی کوئی اجازت نہیں اسلام قبول کرنے کے لیے پیغمبر کا فریضہ بلا تبلیغ بس اس کے بعد نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے نتیجہ یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ میں عہد نغروی میں اور خلافت راشدہ میں کم از کم اس دور کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ کسی کو جبر کے ساتھ کبھی مسلمان نہیں بنایا گئے غیر مسلموں کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے ایک عجیب و غریب چیز ہمیں قرآن میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر مذہبی دینی کمیونٹی کو کامل داخلی خودمختاری دی جائے کہ عبادت بھی وہ اپنے طرز سے کر سکیں مخدمات میں اپنے ہی قانون پر اپنے ہی ججوں کے ذریعے سے اپنے مخدمات کا فیصلہ کرائیں وغیرہ کامل داخلی خودمختاری دی جاتی ہے اور قرآن کی کئی آیتوں میں اس کا ذکر ہے جن میں سے ایک آیت بہت ہی واضح ہے بل یام احلجیل دما اللہ انجیل والوں کو چاہیے کہ اس چیز پر عمل کریں جو خدا نے انجیل میں نازل کیا ہے ان احکام کے تحت عہد نبوی ہی سے قوم والی خود مختاری ساری آبادی کو مل گئی تھی مسلمان اپنے دین پر عمل کرتے دینی عبادتی معاملات میں بھی اور قانونی معاملات میں بھی اور دیگر امور میں اسی طرح ہر دوسری ملت کے لوگوں کو بھی اس کی آزادی ہوتی تھی اس کے کچھ عرصہ بعد ایک نیا واقعہ پیش آتا ہے مسلمانوں پر جنگ فرض کی جاتی ہے اور غیر مسلم رعایا کو اس سے مستثنی کیا جاتا ہے کیونکہ اگر مسلمان دین کی خاطر جنگ کریں تو غیر مسلموں کو اسلام کی خاطر جنگ کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا چونکہ مسلمان جنگ کر کے اسلامی مملکت ریاست اور حدود کی حفاظت کرتے ہیں جس کے باعث وہاں رہنے والی غیر مسلم رائت امن و امان سے متمدی ہوتی ہے جبکہ مسلمان اپنا سر کٹاتے ہیں ملکی حفاظت کے لیے تو فوجی ضروریات کے تحت غیر مسلم رعایا پر ایک ٹیکس عائد کیا جاتا ہے جو جزیا کہا ہے یہ جزیا اسلام کی ایجاد نہیں ہے اسلام سے پہلے ایران اور روم میں بھی جو لوگ فوجی خدمت انجام نہیں دیتے ان کو ایک ٹیکس ادا کرنا پڑتا تھا چنانچہ یہ چیز اسلام میں بھی آئی اور غیر مسلم ریا ایک بہت ہی خفیف ٹیکس دے کر جو سال میں دس دن کی رضا کے مترادف تھا وہ مسلمان سلطنت کی پوری حفاظتی قوتوں فوج پولیس وغیرہ سے مستفید ہوتے رہتے اور جس وقت مسلمان اپنا سر کٹاتے یہ تجارت کرنے حرفت کرنے میں رہ کر سربت کماتے رہتے تھے اس کے علاوہ ہمیں ایک اور چیز نظر آتی ہے غیر مسلموں کے متعلق وہ یہ ہے کہ دین کی بنا پر غیر مسلم ریا کے ساتھ کوئی نظر نہیں آتا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سن دو ہجری میں جب غزبۂ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی مکے والوں کو شکست ہوئی تو مکے والوں نے ایک وفد دوبارہ حبشہ کو بھیجا اور چاہا کہ وہاں جو مسلمان مہاجر متمدن ہیں ان کو نئے نجاشی سے اسی طرح واپس حاصل کر لیں اور ان کو تکلیف دے جب اس کی اطلاع رسول اللہ کو ہوئی تو مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول اللہ نے عمرد نے عمیا ابدمری کو اپنا سفیر بنا کر نجاشی کے ہاں بھیجا تاکہ مسلمانوں کی سفارش وہ کرے اور ان کی حفاظت کے لیے حکمران کو آمادہ کرے اس سراہد کے ساتھ کہ ہمرد نے امیا ابدمری اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ایک شخص کو سفیر بنایا جاتا ہے کیونکہ شخصی اعتماد ہے اور یہ ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ وہ مسلمان بھی ہو اسی طرح ہمیں اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ کے ہمسائے میں کچھ یہودی رہتے تھے ایک یہودی کا بچہ بیمار ہوتا ہے رسول اللہ اس بچے کی عیادت کے لیے اس کے گھر کو جایا کرتے ہیں یہ مختلف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں غیر مسلموں سے برتاؤ کے سلسلے میں ایک اور چیز جب مسلمانوں ہی کا نہیں یہودیوں کا جنازہ بھی شہر سے گلیوں میں سے گزرتا اور اتفاق سے رسول اللہ وہاں کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہوتے اس جنازے کو دیکھ کر آپ کھڑے ہو جاتے تاکہ کسی موت کے حادثے کے موقعے پر ان کے ساتھ ایک طرح سے اپنی ہمدردی کا مظاہرہ کریں اور انہیں کوئی بلی تکلیف نہ ہو کہ ہمارے ہاں تو موت داشت نکلی ہوئی ہے اور یہ لوگ ہنس رہے ہیں چار رہے ہیں قرض اس طرح کی چیزیں ہمیں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں کہ مسلمانوں کا طرز عمل غیر مسلم ریاض کے ساتھ اس قدر رواداری کا تھا کہ اس کی نظیرے ہمیں تاریخ عالم میں کم ملتی ہیں اس کا جو نتیجہ نکلا اس کی طرف اشارہ کر کے میں اسے ختم کرتا ہوں رسول اللہ کی وفات کے بعد پہلی مرتبہ مسلمانوں میں خانہ جنگی ہوگی حضرت عثمان کے زمانے میں پھر اس کے بعد بارہ خانہ جنگیاں ہوتی رہیں گی کسی بھی مسلمانوں کی خانہ جنگی کے زمانے میں غیر مسلم رعایا کبھی بغاوت نہیں وہ نہ اس فریق کا ساتھ دیں گے نہ اس فریقہ یہ اپنی حد تک ٹھیک ہے لیکن اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اس غاصب مسلمان حاکم سے نجات حاصل کریں اس کا خیال انہیں کبھی پیدا نہیں ہوا حتیٰ کہ حضرت عثمان حضرت معاویہ وغیرہ کے زمانے میں خیسر روم نے بیام بھیدے اور وہاں کی اسلامی ممالک کی عیسائی رعایا سے کہا یہ موقع ہے تم بغاوت کرو میں بھی اسی وقت حملہ کرتا ہوں مسلمانوں پر اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے حملہ کریں گے ان سے ہم نہ جات پائیں گے ان کا جواب اس ابتدائی زمانے سے لے کر کروسیٹس تک جب کبھی ایسے مطالبے پوپ نے کیے یا کسی عیسائی حکمران نے تو ان کا جواب ہی ہوتا تھا ہم ان کافر حکمرانوں کو یعنی مسلمانوں کو تم ہم مذہب حکمرانوں پر ہم ترجیح دیتے ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمان کبھی غیر مسلموں پر جبر نہیں کرتے تھے اسلام لانے کے لیے اور ان کو کامل آزادی اور خود مختاری دیتے تھے حتیٰ کہ ان کی دینی مدد بھی کیا کرتے تھے چنانچہ حضرت عمر کے زمانے کا ایک مشہور واقعہ ہے اس کی اصل دستاویز آج تک محفوظ ہے اس میں ایک عیسائی حضرت عمر کے زمانے کا واقعہ ہے عیسائی اپنے بعض ہم مذہبوں کو جو دوسرے شہر کے تھے یہ لکھتا ہے آج کل ایک نئی قوم ہماری حاکم بن گئی ہے لیکن وہ ہم پر ظلم نہیں کرتی اس کے بر خلاف وہ ہمارے گرجاؤں کو اور ہمارے ہمارے کانوینٹس کو مدد ہی کرتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سوالات جو آج کے اجتماع کے دوران میں کیے گئے ہیں ان کے متعلق کچھ مختصر عرض کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور توقع ہے کہ آپ میری تفسیروں کو اور میری کوتاہیوں کو ان جوابات کی متعلق بھی اور اپنی شادی گزشتہ تقویروں کے مطابق بھی مجھے معاف فرمائیں گے کیونکہ کوئی انسان معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا اور اگر مجھ میں کوئی قابلیت کوئی خصوصیت ہے تو وہ یہی ہے کہ میں اپنی تفویروں کو ماننے کے لیے ہر وقت آما جاؤں پہلا سوال یہ ہے آپ کے بیان کے مطابق ندی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کا تناسب حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں سے کافی زیادہ تھا کیا وجہ ہے کہ موجودہ دور میں وہ تناسب نہیں رہا اس کے دو جواب ہو سکتے ہیں ایک جواب قدرت کے متعلق ہے اور دوسرا جواب خود آپ کے ہمارے متعلق ہے قدرت کے متعلق میں اس لیے منسوخ کرتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری تک چھ سو سال کا وقفہ لہذا عیسائیوں کو ہم پر چھ سو سال کی سبقت حاصل ہے انشاءاللہ آئندہ چھ سو سال کے بعد ہماری حالت وہ نہیں رہے گی جو آج تھا یہ قدرتی صورتحال ہے جو اس کی توجہ کے لیے پیش کی جاتی ہے لیکن اس سے زیادہ میرا قصول معاف کریں اگر میں یہ کہوں کہ یہ ہمارا اپنا قصور ہے کیا ہم اپنے اطراف نہیں دیکھتے کہ عیسائی مشنری کس تندہی کے ساتھ کس جوش و شوق سے اور کس خلوص کے ساتھ اپنا دین پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں ہماری تعداد عیسائیوں کے تعداد سے زیادہ ہو اس کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ بیان کرنا کہ موجودہ دور میں عیسائیوں کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ ہے صحیح نہیں اس کے بعد یہ سوال ہے اگر خلیفہ وقت یا اقتدار اعلیٰ یعنی اسلامی ریاست قتل قدیموں سے فارغ عہدہ نہ ہوں تو کیا کوئی ایسا اسلامی طریقہ ہے جس سے انہیں علاحدہ کیا جانا ممکن ہو براہ کرم کسی مثال یعنی سیلنج سے آگاہ کرنا ہے میرا پہلا جواب یہ ہے کہ آپ کو اس کی خواہش نہیں کرنی چاہیے اور ضرورت ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد یا جہتی تعاون عمل ہو یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ خانہ جنگی میں مبتلا ہو کر اپنے دشمنوں کو موقع دیں کہ ہم پر قبضہ کریں دوسرا پہلو اس کا یہ ہے جس طرف میں اس سے پہلے بھی ایک جواب میں یا ایک تقریر میں اشارہ کر چکا ہوں کہ مسلمان کو کے بیان کے مطابق حکمران ملک یا خلیج کی حیثیت ایک وکیل کی ہے اور معقل جو کسی شخص کو اپنا وکیل بناتا ہے اس بات کا ہمیشہ حق رکھتا ہے کہ اپنے وکیل کو معذور کرے اور جو لوگ کسی کو حکمران بنائیں گے انہیں کوئی یہ بھی حق ہوگا کہ اس کو اس کی خدمت سے الگ کریں اگر ان کی رائے میں وہ اپنی فرائض انجام نہیں دے رہا ہے اس کے بعد کا سوال ہے کل آپ نے ایک سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ استاد کے لیے شاگرد کا دیا ہوا ہدیہ لینا مناسب نہیں ہمارے علماء کرام تقریریں کرنے کا معاوضہ لیتے ہیں جس کے متعلق قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کا کیا خیال ہے مجھے معلوم نہیں کہ ایسا ہوتا ہے لیکن میں عرض کروں گا کہ ہر شخص کی ضرورتیں ہوتی ہیں اس لیے کوئی عام حکم نہیں دیا جا سکتا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں حضرت عمر کو رسول اکرم نے ایک خدمت پر معمول کیا تھا اور جہاں تک مجھے یاد ہے وہ زکوط وغیرہ کی تحصیل کا کام تھا انجام دینے کے بعد جب واپس آئے تو رسول اللہ نے ادب کے, کے ساتھ اس کو لینے سے انکار کیا اور کہا کہ رسول اللہ مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ کام میں خدا کے لیے کرنا چاہتا ہوں اس لیے یہی رقم آپ کسی اور دوسری اسلامی ملکی ضرورت کے لیے سر فرما سکتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں تمہیں لینا چاہیے لینے کے بعد چاہے کسی کار خیر میں لگا دو لیکن لینا چاہیے یہ بخاری کے بیان کردہ حدیث ہے میرا منشا اس سے یہ ہے کہ کچھ تو حکومت کے فرائض ہیں اور کچھ دوسرے الفاظ میں ان لوگوں کے فرائض ہیں جو کسی شخص سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں دوسری طرف جس شخص سے کام لیا گیا ہے اس کے اپنے فرائض اس کے اپنے جذبات اور اس کی اپنی ضرورتیں ہوں گی ان تمام چیزوں کا ہمیں لحاظ رکھنا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بھی جواب آپ کے لیے کافی ہوگا پھر آپ اس کے لیے خود فیصلہ فرما سکیں گے اس کے بعد ایک سوال ہے جو شاید تیسری چوتھی پانچویں مرتبہ آیا ہے موسیقی کے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ مسمد احمد ابن حنبل میں ایک حدیث ہے جس میں الفاظ ہیں کہ خدا نے کو نابود کرنے کے لیے بھیجا ہے میرا اس کے متعلق ادب کے ساتھ اجزا یہ ہے کہ اس حدیث کی موجودگی نے اگر وہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے تو دنیا کا کوئی مسلمان سر نہیں کر سکتا ظاہر ہے کہ میرے لیے بھی سوائے سر تسلیم ختم کرنے اسے شراکوں پر رکھنے کے کوئی چارہ ہے اس کے باوجود دو چیزیں قابل بھی کریں ایک چیز علمی ہے اور اس کے لیے وقت چاہیے دوسری چیز ایک فوری ریشن ہے جو اس حدیث کے پڑھنے سے دلوں پر آتا ہے اور چھوٹی سی چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا ایک سے زیادہ مرتبہ یہاں یہ کہا گیا کہ ستار کی تاروں کو توڑنے کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہے اب تک ایسی کوئی حدیث بیان نہیں کی یہاں جو حدیث بیان کی گئی ہے اس کے پڑھنے کے بعد جو نتیجہ میرے ذہن پر قائم ہوا وہ آپ سے معش کرتا ہوں لیکن اول وہ علمی چیز اس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ حدیث کی کتابوں میں روایت کے ساتھ ساتھ اس کے مشاطر بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں فلاں سے فلاں فلاں سے اس کی روایت کی ہے اور علم حدیث کا ایک دنیاوی اصول ہے کہ جس طرح ہم حدیث پر عمل کرنے کے پابند ہیں Uh, کیونکہ وہ اللہ واللہ کے رسول کا حکم ہے اس سلسلے میں اولا یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ روایت صحیح ہے یا نہیں چنانچہ ان راغیوں کی uh, راغیوں کی سوان عمریاں دیکھنی ہوں گی اور یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ان راغیوں کے متعلق ہمارے سلف کے علماء نے کیا رائے قائم کی تھی اور اس تحقیق کے ختم ہونے سے جس کا مجھے یہاں کوئی وقت نہیں ملا کوئی رائے اس پہلو کے متعلق قائم نہیں کی جا سکتی لیکن دوسرا پہلو جو حدیث کے پورے الفاظ کو پڑھنے کے بعد قائم ہوتا ہے اور صرف اس درمیانی جملے کی وجہ سے نہیں وہ حلب ذیل ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ بتوں کی پوجا اور پرستش کے لیے جو گانا بجانا ہوتا ہے میں اس کو مو کرنے کے لیے آیا ہوں تو اس جس کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو عام کرنے سے پہلے اس پر غور فرمائیں۔ دوسرا سوال یہاں یہ کیا گیا ہے کہ حضرت امر برقا کے بارے میں اشتیاد نانی کی میں ہے کہ انہیں آپ نے ان کے گھر کی عورتوں کا امام بنایا تھا کیا عورت صرف عورتوں کی امامت کر سکتی ہے مردوں کی نہیں میں اس کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ عورتوں کے لیے امام بنایا گیا تھا وہاں الفاظ ہیں ان کے خاندان کے اہل کے لیے اہل کے معنی صرف عورت کے نہیں ہوتے ہیں پھر اسی حدیث میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا ایک امام ایک مؤذم تھا جو مرد تھا اور پھر مزید تفصیلیں بھی ملتی ہیں کہ ان کے غلام بھی تھے ظاہر ہے کہ غلام بھی ان کی امامتی میں نماز پڑھتی ہوں گی غرض یہ کہ ان کی امامت صرف عورتوں کے لیے نہیں تھی بلکہ مردوں کے لیے بھی تھی تیسرا سوال رسول اکرم طائف میں دیر ماہ رہے آپ نے وہاں کس کے ہاں قیام کیا مجھے اس کا علم نہیں میں سمجھتا ہوں کہ مشکل سے ایک دن وہاں رہے دیر کی کوئی روایت پڑی نہیں ممکن ہے صحیح ہو. اس کے بعد ایک سوال ہے وائب، وائبانہ نماز جنازہ جائز ہے یا نہیں روایات میں آیا ہے کہ نجاشی کے کی وفات کے وقت تمام پردے ہٹا دیے گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی ذرا وضاحت فرمائے جہاں تک بخاری کی روایت کا تعلق ہے جو حدیث کی سب سے مستند کتاب ہے اس میں اس جز کا ذکر نہیں ہے کہ پردے ہٹا دیے گئے تھے اگر ان پردوں سے مراد میں یہ لوں کہ رسول اللہ نجاشی کو دیکھ سکتے تھے یہ نہیں کہ نجاشی کی لاش آپ کے سامنے ہو اس پر پردہ ہو اس معنی میں بھی جیسا میں نے عرض کیا کہ بخاری کی روایت میں کوئی ذکر نہیں ہے کسی اور روایت میں ہو تو میں نے کبھی پڑھی بھی نہیں آج بہرحال یہ سراز سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی اس کی وفات کے بعد جو ایک اور ملک میں ہوئی تھی مدین منبرہ میں نماز جنازہ پڑھائی اور اب چودہ سو سال سے مسلمان ایسا ہی کرتے آ رہے ہیں ایک سے زیادہ وقت بھی نماز جنازہ پڑھتے ہیں اور تو ایک وقت بھی پڑھتے ہیں اس میں کوئی امر مانی نہیں کہ ہم اپنے بھائی کے لیے اپنی بہن کے لیے جو خدا کے ہاں جا چکی ہے دعا کریں اس کے لیے مغفرت دعا کریں دوسرا سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی غیر مسلم کو مسلمان کرتے وقت کیا پڑھاتے تھے میں سمجھتا ہوں صرف ایک ہی لفظ ہوتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ممکن ہے کچھ اور تفصیلیں ہوتی ہوں اس سے پوچھا جاتا ہو کہ کیا تم نماز پڑھو گے کیا تم روزہ رکھو گے کیا تم اسلام کے حکام پر عمل کرو گے اس طرح کی چیزیں ہو سکتی ہیں اور وہ مختلف افراد کے لحاظ سے مختلف بھی ہو سکتی ہیں کیونکہ کئی بار اس کا ذکر آیا کہ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول کہا گیا اور ختم ہو گیا حصہ ایک سوال ہے کیا مسلمانوں عالم کو ایک مرکز پر مشتمع کرنے کے لیے اس لیے اسلامی خلافت کا دوبارہ قائم کرنا ضروری نہیں ہے اگر ہے تو اس کی کیا امکانات ہیں اور ایسا کرنے کے لیے کیا اقدامات ضروری ہیں اور کس سطح پر اس کا میں جواب دینے سے قاصر ہوں سوائے اس کے کہ میری بھی تمنا ہے کہ ایسا ہو اگر میں کسی ملک کا بادشاہ ہوتا تو اس پر آمادہ رہتا کہ کسی اور ایمبیش شخص کے لیے اپنی جگہ خالی کر دوں کہہ دوں کہ تم ان دونوں ملکوں کے بادشاہ بنو ان دو بادشاہ میں رہیں لیکن ایسی کوئی چیز میرے बस میں نہیں ہے لہٰذا میں آپ سے کچھ کہہ نہیں سکتا کہ کیا کرنا چاہیے کیونکہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کام ریاض کے کرنے کا نہیں ہے بلکہ حکمران ملک کے کرنے کا ہے اور ان میں اب تک ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو اس سلسلے میں ہمیں ہمت دلاتی ہو دوسرا سوال یہ ہے آج کل کی حالات میں تبلیغ کی ضرورت غیر مسلموں سے زیادہ مسلمانوں میں کرنے کی ضرورت ہے اپنے تجربات کی روشنی میں وضاحت ہے مجھے اس سے اتفاق بھی ہے اختلاف بھی ہے اتفاق اس معنی میں کہ اگر مسلمانوں کا کردار اچھا ہو تو اس کردار کا اثر دیکھنے والے غیر مسلموں پر پڑتا ہے لیکن اختلاف بھی ہے اس معنی میں کہ اگر ہم انتظار کریں کہ سارے مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائیں اور ہم پھر تبلیغ کریں تو یہ قیامت تک نہیں ہو سکتا ضرورت ہے کہ دونوں کام بے ایک وقت جاری رہیں اور ہم مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے بھی کام کریں غیر مسلموں تک اسلام کا پیام پہنچانے کی بھی کوشش کریں اور یہ دونوں ایک دوسرے کا مدد کریں ایک دوسرے کا تعاون کریں یہ دونوں عمل ہمارے غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کی مثالی رواداری کے باوجود مرتد کو واجب الخطل کیوں خرار دیا گیا ہے لا دین کی باوجود ایسا حکم دینے کا کیا جوال ہے اس بارے میں میرا تاثر میرا شخصی رد عمل یہ ہے کہ مرتد کو سزائے موت دین کے سلسلے میں جو تصور کیا گیا ہے نہیں دی جاتی بلکہ وہ ایک سیاسی غداری ہے دنیا کی کوئی حکومت بھی آج تک حکومت سے ملک سے وطن سے غداری کرنے والے کو معاف نہیں کرتی بلکہ اس کی سزائے موت اس کے لیے حکم کے طور پر معین ہے اس سلسلے میں اسلام میں چونکہ سیاست اور دین کو الگ نہیں کیا گیا ہے اس لیے ہمیں شبہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین کی سزا ہے اور دین کی رواداری اور دین کی آزادی اس کے معنی ہے میں اس کے برخلاف یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہم کسی کو اسلام میں داخل ہونے اور اسلامی کمیونٹی کے اندر آنے کا پر جبر نہیں کرتے لیکن جب وہ واقعی خلوص کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کو سیاسی ضروریات کے تحت سالیڈریٹی کی ضرورت ہوگی جب اس سے وہ انکار کرتا ہے اور غداری کرتا ہے تو اس کو دنیا کے عام سیاسی قواعد کے تحت جو سزا جو داری کی سزا دی جاتی ہے وہ مرتب کو دی جاتی ہے دوسرا سوال ہے غیر ممالک خاص طور پر یوروپ اور امریکہ میں تبدیلی جماعت کی تبلیغ کے کی کیا اثرات مسترد ہوئے ہیں یا اس جماعت کی کارکردگی کافی مؤثر ثابت ہو رہی ہے اگر نہیں ہے تو کیوں وضاحت فرمائیں مجھے اور ملکوں کا علم نہیں لیکن شہر پیرس کی حد تک میں کہہ سکتا ہوں کہ گزشتہ بیس دیش سال سے یہ جماعتیں وہاں آنے لگی ہیں اور میں نے اس کی اچھے نتائج دیکھے اب سے بیس سال پہلے پیرس شہر کے مسلمانوں نے اگر نماز پڑھنے والوں کی تعداد ہزار میں ایک تھی تو اب میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں تو ہزار سو میں پچاس ہو گئی ہے پچاس فیصد لوگ نماز پڑھنے لگے ہیں اور یہ جماعت تبدیلی کی کوششوں سے نظر آتا ہے اس کا ایک مظاہرہ بھی ہے انیس سو چوبیس سے پیرس میں ایک مسجد ہے بہت عظیم شان شاندار مسجد اب گزشتہ دس بارہ سال سے یہ مسجد کافی ثابت ہو رہی ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ روز بروز شہر میں نئی مسجدیں یا بننے لگی ہیں یا کرایے پہ لے کر اس سے مسجد کا کام لیا جا رہا ہے یا خود عیسائیوں کی طرف سے فروخت کیے جانے والے گرجاؤں کو خرید کر ان کو مسجد میں بدل کیا جا رہا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت میرے علم میں شہر پیرس اور اس کے مضافات میں اسی سے زیادہ مسجدیں ہیں ایک اور سوال ہے اول مسلمین میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی صاحبزادی حضرت زین رضی اللہ عنہ کا نام کیوں نہیں بتلایا جاتا جبکہ ان کی ہم عمر یا ان سے بھی کم عمر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام دیا جاتا ہے میرا منشا یہ نہیں تھا کہ سارے مسلمانوں کی تعداد بیان کر حضرت علی کے متعلق چونکہ سراہد سے ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اٹھ دس سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور اس سلسلے میں ہمارے معرف بیان نہیں کرتے کہ آپ کے بچے آپ کی لڑکیاں بھی اسلام کا اعلان کر چکی تھیں اسے بطور انڈر اسٹوٹ کے اسے قبول کر لیتے ہیں ان کا کوئی سراہ سے ذکر نہیں آتا اسی لیے میں نے بھی اس طرف توجہ نہیں کی صرف بڑے بڑے نام بتائے جس سے لوگ واقف ہیں دوسرا سوال جب کہ قرآن پاک نے حضرت ورثا علیہ السلام کے قوالین کی برأ بیان فرمائی ہے اور مسلمانوں کو ان کی حواریوں کی اتباع کا فرمان کیا ہے تو پھر بھی ہو عیسیٰ علیہ السلام یعنی صحابہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں متعن کیا جاتا ہے متون حمزہ سے نہیں آئین سے ہوتا ہے آیت یہ ہے کنو انصار اللہ کما خالیہ اللہ میں نے اپنی طرف سے کوئی تعاون نہیں کیا میں نے بیان کیا کہ خود انجیل کے بیانات کے مطابق یعنی نیو ٹیسٹمنٹ کے مطابق حضرت عیسیٰ نے اپنے ایک ہماری بطرس کو سینٹ پیئر کو ان الفاظ سے جھڑکا کہ جا شیطان اس سے زیادہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں اس کا میں ذمہ دار نہیں میں نے یہ بیان کیا کہ عیسائیوں کے اپنے بیان کے مطابق ان کی مقدس کتاب کے مطابق ایسا پیش آیا اور یہی حال کے ہے جس میں حضرت عیسیٰ کو ڈناؤنس کر کے پولیس کے ہاتھ میں گرفتار کروایا تھا اس کے بعد ایک سوال ہے آپ نے تقریر کی ابتدا میں بن نوفل کا واقعہ بیان فرمایا اس واقعے سے یہ تأثر پیدا ہوتا ہے کہ خود رسول اللہ کو اپنے رسول ہونے کا علم نہیں تھا جبکہ کہ بن نوفل یہ جانتا تھا کیا اس واقعے میں رسول اللہ کی سبکی نہیں ہوتی کیا نبی وقت کا سب سے بڑا عالم کوئی اور لفظ میں پڑھ نہیں سکا اس کو وقت کی سب سے بڑی کامل اور جامع شخصیت تمثیل نہیں ہوتا کیا وہ کسی بھی کام میں کسی فرض سے کم ہو کر نبی ہو سکتا ہے جو مفہوم ہے آپ کا سمجھا اس کا جواب میں کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک شخصیت آپ کے سامنے آ کر کہتی ہے کہ میں جبریل ہوں اور خدا نے مجھے بھیجا ہے اور تم کو خدا نے اس امت کا نبی بنایا ہے اس کی تفصیلیں آپ اپنے شام میں پڑیں اس میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ خواب میں پیش آیا ہے پہلی بہی خواب میں کی حالت اور اس تمام گویا مشاہدے کے ختم ہونے پر رسول اللہ نے مصیبے بیتا دیا ان حالات میں یہ ایک انسانی چیز ہے میری رائے میں کہ کسی شخص کو کچھ تجبز انکار نہیں تھا تذبذب تھا اور وہ تذبذب کچھ عرصہ بات دور ہو جاتا ہے جب جس چیز کا انتظار تھا وہ مقرر پیش آتی ہے یعنی جبریل دوبارہ آتے ہیں اس طرح کنفرمیشن ہو جاتا ہے لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پہلی وحی اور دوسری وحی میں تین سال کا طویل وقفہ فطرت پیش آئی تھی ان حالات میں فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ آدمی کو شروع میں کچھ ڈر ہو کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے. رفتہ رفتہ ڈر دور ہوتا ہے تو ایک نوستالجیا کہ کاش اس کا دوبارہ اے آدھا ہو پھر اس کے بعد وہ شوق انتظار کی صورت میں دل کی خلش کا اپنا مجب بنتا ہے اور آخری لمحے میں ایسی چیزیں پیش آتی ہیں آ سکتی ہیں کہ آدمی مایوس ہو کر سمجھے شاید وہ غلط واقعہ تھا چنانچہ ایسا واقعہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے بخاری کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے خود کی کوشش فرمائی اس کا خصہ یہ ہے کہ ایک دن آپ کی چچی ابو کی بیوی نے آ کر تان کیا اور رسول اللہ سے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ تیرا وہ شیطان اب تجھ کو دغا دے کر تجھے چھوڑ چکا ہے تو صبر اور انتظار کا جو بار آپ پر تھا اس پیالے کے اندر یہ آخری خطرہ پڑا اور وہ چھلک پڑا اس وقت آپ انتہائی جوش کی حالت میں شہر سے نکلتے ہیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ پلانگ کر خودکشی کر لیں اس وقت جبری لاتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں اللہ نے تجھے نہیں چھوڑا ہے تو وہ برخ نہ دی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کا سکون ہو جاتا ہے اور وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جاتا ہے تو ان حالات میں رسول اللہ کو آپ فرشتہ نہ سمجھیے رسول اللہ کو آپ انسانیت سے بالا کوئی چیز مسلم کیجیے رسول اللہ ایک بشر تھے قرآن بار بار کہتا ہے انما نماعانہ بشروں میں نسل رسول اللہ کا طرز عمل بشری انسانی ریاشن کے مطابق ہی ہو سکتا ہے اور یہ اگر اقتدام کچھ شبہ بھی پیدا ہوا تو وہ انکار کا کے باعث نہیں تھا بلکہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ شاید کوازوں اور ایسار کے باعث تھا کہ مجھ کو اللہ کیسے نبی بنا سکتا ہے یا کچھ اس طرح کا جذبہ ہوگا جس کے باعث اور پھر یہ چیزیں کہ شہر میں جو کاہن اور جادوگر وغیرہ تھے ان کے حالات سے بھی رسول اللہ واقف تھے وہ بھی کہتے تھے کہ مجھے غیب کی شخصیت میں آ کر جم میں آ کر فلاں چیزیں بتائیں تو ان کی بنا پر شبح کا پیدا ہونا ایک فطری اور طبی چیز تھی اور اس کا منشا حقیقت میں صرف اسی قدر تھا کہ مجھے شیطان نہ بہکائے اس سے زیادہ کوئی اور چیز وہاں نہیں تھی Uh, اس کے بعد ایک سوال ہے حضور اور ان کے اہل خانہ نے uh, شعیب علی طالب لفظ ہے شاہ شین آئین دے اس میں یا نہیں ہے شعب علی طالب میں پناہ دی کیا شعب علی طالب میں پناہ لینے والے تمام مسلمان تھے یا انہیں کچھ غیر مسلم شامل تھے اگر غیر مسلم شامل تھے تو کیا وجہ تھی راج فرمائے اگر ابو طالب میں کچھ عرصہ شعب میں پناہ رکھی بھوک وغیرہ برداشت کی تو اس کی کیا وجہ تھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کی تفصیلیں آپ کو آسانی کے ساتھ ہر سیرتی کتابیں مل سکتی ہیں اس میں معاہدہ مٹکے والوں نے یہ کیا تھا کہ خاندان بنی ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے لہذا مسلم غیر مسلم جتنے اپرادھ تھے سب پر اس کا اطلاع ہو اور ہماری کتابوں میں مثلاََ بلادری کی کتاب میں سراہت ہے کہ اور غیر مسلموں نے تو خاندانی سالیڈاری کے خاطر ساتھ دیا رسول اللہ کا لیکن ابو لہب نے خاندان کو چھوڑ کر شہز علی طالب کو چھوڑ کر شہر میں آ کر کہا کہ میں اپنے آپ کو سولیداریت سولیداری میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں میں جتوں کی حمایت کروں گا تو ان حالات میں مسلمان اور غیر مسلم وہاں دونوں سے غیر مسلموں نے عربی یا خاندانی حمیت کے خاطر یہ کام کیا تھا اور مسلمانوں نے مجبوری کے تحت وہ کام کیا تھا رہا بھوک پیاس کو برداشت کرنا اگر ہم قبول کرتے ہیں کہ خاندان کے ساتھ ہم اپنا تسامت یعنی سالیڈارٹی برقرار رکھیں گے تو اس کے نتائج کو برداشت کرنا ہوگا کہ نہ کہ نے برداشت کیا کچھ لوگ اس میں مرے کچھ لوگ اس بھوک پیاس سے نقصان اور تکلیف اٹھا کر بیمار بھی ہوتے رہے لیکن بہرحال انہوں نے رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑا آخری سوال یہ ہے مستشقین کا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ مکے میں تو پیغمبر سے اور مدینے میں بادشاہ بن گئے آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے میری رائے یہ ہے کہ رسول اللہ مکہ میں نبی تھے اس سے دشمن کو بھی انکار نہیں مدینے میں صرف بادشاہ تھے اس سے مجھے اتفاق نہیں مدینے میں آپ نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے آپ کے فرائض میں اضافہ ہو گیا دوسرے الفاظ میں اگر نبی سے مرا صرف یہ ہے کہ دین کی تبلیف کریں عبادت کی چیزیں بتائیں عقائد کی چیزیں بتائیں تو رسول اللہ وفاق سے لے کر وفات تک اس کام کو انجام دیتے رہے مکے میں بھی مدینے میں اور بادشاہ سے مراد اگر یہ ہے کہ کسی سیاسی جماعت کا کسی خاص رغبے میں نظم و کریں تو مکے میں اس کا موقع نہیں تھا مدینے میں اس کا موقع ملا لہٰذا اس معنی میں بادشاہت وہاں کرتے ہیں باقی لفظ بادشاہ سے نب برائیے یہ نبی کی شان کے خلاف ہے کیونکہ قرآن مجید میں بادشاہ کا لفظ حضرت داؤد حضرت سلیمان جیسے پیغمبروں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے تو اس مصرے کے مطابق تنہا داری جو چیز سارے دوسرے کو دی گئی الگ الگ کر کے وہ ساری خوبیاں ہمارے رسول کی ذات میں جمع ہوئی ان چند الفاظ کے ساتھ میں اسے ختم کرتا ہوں اور نہایت ہی ادب سے ہمارے وائس چانسلر صاحب کی خدمت میں اور ان کی توجہ آپ سب کی خدمت میں اپنا تحریر سے شکریہ عرض کرتا ہوں اور انتجا کرتا ہوں کہ آپ میری سے کو نظر انداز کر کے درگزر در فرمائے اور میں سارے مزید مہمان ہوں خاص کر آج کے صدر میرے محترم کرم فرما روہی صاحب کی خدمت میں بھی نہایت ہی خلوص کے ساتھ اپنے امتحان اور اپنی ممبونیت کو پیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ